آآ اور آآ عیدِ, عید قربان سنسل پر کاش دست آتا سے نہر ہو گیا ہوتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول الله وعلا آلک الله اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی جللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ دو عالم کے مالک مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ سو بار درود شریف پڑھے اللہ تعالی اس کی سو حاجت پوری فرمائے گا ستر آخرت کی اور تیس حاجات دنیا کی سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی, اللہ تعالی وسلم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ الحمد العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہمیں قربان کا دن نصیب ہوا آج ذوالحجت الحرام کی دسویں تاریخ ہے دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر بے شمار مسلمان اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں اپنے جانوروں کی قربانی کی صورت میں قربانی پیش کریں گے اب بھی امید ہے کہ تیاری کر رہے ہوں گے نماز عید کا وقت پاکستان کے کئی علاقوں میں تو ان قریب ہوا ہی چاہتا ہے اور انشاء اللہ زوجل نماز عید ادا کرنے کے بعد سنت ابراہیمی علیہ السلام ادا کرنے کے لیے بے شمار مسلمان کمر بستہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیں تمام مسلمانوں کو آج کے اس مقدس اور مبارک دن کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان شاء اللہ نماز عید سے قبل آج کے دن کے حوالے سے نماز عید کے حوالے سے کچھ سنتیں آدھا وغیرہ بیان کیے جائیں گے آئیے ون تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء اللہ ترجمۂ کنز بھی سنیں گے مدنی انعام پر ام کی نیت بھی آپ کر لیجئے کہ روزانہ چند آیات قرآن مجید سے اور ان کا ترجمہ اور تفسیر کنزل ایمان شریف اور خزان العرفان شریف وغیرہ سے پڑھنے کا جو ہمیں ایک ترغیب ہے اس پر بھی انشاءاللہ شاء زوجل عمل کرتے ہیں پھر ان شاء اللہ کوئی کام بھی سنیں گے پھر نماز عید کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کے بارگاہ میں پیش کیا آئیں گے انشاءاللہ دن بھر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری رہے جس کے بارے میں آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ بھی کیا جاتا رہے گا جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے تو توجہ کے ساتھ تمام کام کاج کو چھوڑ کر اس کو سننا چاہیے انشاءاللہ شاء بہت زیادہ براکات کا باعث ہوگا آئیے تلاوہ سنتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صل وعلیہ وسلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَمَنْ كَانَ كَفِرًا فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ رَبِّي هَبْ نی رنگ بی سی اور میل fe si ga na bi biول and well, well, let đừng lau فلا nga This was what they'll tell them all حمید کی تئیس پارے کی تیسویں پارے میں بھی جو یہ سورہ مبارکہ جاری ہے اصافات اس کی ان آیات کریمہ کی تلاوت اپنے سماعت کی جس میں آج کے دن کے حوالے سے بیان موجود ہے حضرت سجدنا ابراہیم خلیل اللہ جینا والسلام کا وہ تاریخی واقع آپ کو حکم ملا اور اپنے نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی بجا آوری میں اپنے بیٹے سجدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا نہ صرف ارادہ فرمایا بلکہ عملی طور پر کرنے لگے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ اس نے آپ کی قربانی کو قبول فرمایا اور آپ کے بیٹے کو بھی محفوظ فرمایا اور ان کے بدلے میں ایک مینا قربان ہوا یہ وہ عظیم تاریخی واقعہ ہے کہ آج کا دن اسی عظیم قربانی اور عظیم تاریخی واقعے کی ہی گویا کے یاد ہے آل اللہ یہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں انشاءاللہ شاء ایک تو برکت بھی حاصل ہوگی دوسرا ان آیات کریمہ کا ترجمہ سن کر ہمیں آج کے دن کے حوالے سے انشاءاللہ شاء اللہ مزید معلومات بھی حاصل ہوں گی ترجمہ کمز ایمان الہی مجھے لائق اولاد دے تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل من لڑکے کی پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے زبہ کرتا ہوں اب دیکھ تیری تار آئے ہے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 اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم ایسا ہی سلا دیتے ہیں نیکوں کو بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذریحہ اس کے فیری میں دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی سلام ہو ابراہیم پر سلام اعلی ابراہیم سلام ہو ابراہیم پر ہم ایسا ہی سلا دیتے ہیں نیٹوں کو بے شک وہ ہمارے اعلی درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں ہیں سبحان اللہ ان آیات کریمہ میں ہمیں جہاں پر آج کے اس واقعے کا گویا کے ایک ریفرنس ملتا ہے وہیں حضرت سجدنا ابراہیم خلیل اللہ علاء نبی جینا علیہ سلاۃ والسلام کی عظمت آپ کی شان اسی طرح ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے شزادے جو خود بھی نبی تھے سید اسماعیل علیہ السلام ان کی شان نبوت کا بھی پتہ چلتا ہے اور مگر ایک جیسے آپ نے فرمائی ہے ہمارے قاری صاحب نے فرمائی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ترجمہ ہمیں سنایا تو میرے ذہن میں جو مطلب آ رہا تھا میں نے کہا مدنی چینل کے ناظرین کتنے خوش قسمت ہیں الحمدللہ ابھی عید سعید کا آواز ہوا یعنی کہ ابھی زائرے کے آفتاب طلوع ہوا ہے اور دن کا آواز ہے تو اللہ کا کیسا کرنا ہے کہ وہ مدنی چینل کے ناظرین یعنی جو ابھی اس وقت مدنی چینل ہمیں ہمارے ساتھ شریک ہیں اس پروگرام کے اندر ان کے دن کا آغاز سلاحت کلام پاک سے ہوا الحمدللہ اور پھر آپ نے ترجمہ سنایا الحمدللہ اور پھر وہ اس میں صالحین کا تذکرہ اور اس میں ان کے لیے خوشخبری اور بشارتیں سہان اللہ تو وہ اللہ کی رحمت کا نزول صبح صبح آغاز ایسا اچھا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی نعمت مل جائے تو پھر تو یہی دیسی ایسی یوم شہید ہو کے مدینہ مدینہ ہو جائے ماشاءاللہ اللہ جی کلام سرما رہے تھے آپ اس کو مزید جاری رکھیں ان آیات کریمہ کے حوالے سے میں یہ عرض کرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان قدرت ہے سوال اور شان بے نیازی بھی ہے بے شک بے شک وہ جیسے چاہے جس سے چاہے آزمائش لے جس کی چاہے آزمائش فرمائے سبحان اور جس کو چاہے جیسے چاہے کامیابی آتا فرمائے سبحان اور اس کے نیک بندے یقیناً اس کے فرما برداری میں ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں یہاں پر خواب کا بھی تذکرہ ہوا جی جی یہاں پر ایک مدنی پھول یہ پیش کرتا چل جی کہ جب سجید ابراہیم خلیل اللہ عالانبی جینا والی سرت والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے اس, اس طرح سے جو ہے وہ خواب دیکھا جی جی تو آپ کی رائے جاننا چاہیے کہ تم کیا کہتے ہو تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہے تو انہوں نے بھی عرض کیا کہ جو آپ کو حکم ہوا آپ اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ مجھے آپ فر کرنا والا پائیں گے تو یہاں پر یہ مدنی پھول ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ حجت ہوتی ہے اور انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے کہ ہمارے بکثرت خواب ایسے ہوتے ہیں کہ بے ربط ہوتے ہیں جسے کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمارے ہر خواب پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہوتا ہے نہ ہی ہمارا خواب حجت ہے لیکن نبی کی یہ شان ہے کہ اس کا خواب بھی کبھی رائگہ نہیں ہوتا ماشاء اللہ کبھی اگر اس کے اندر کوئی اس کو حکم دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کی قسم ہوتی ہے اور اس کے مطابق جو ہے ان پر عمل کرنا اور اپنی امت تک جو بھی پیغام ہے وہ پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے تو یہ جو واقعہ بیان ہوا تو اس میں خواب کا بھی عمل دخل ان مانوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے وہ وحی کی جو خواب کی صورت ہے اس کے ذریعے ارشاد فرمایا اور پھر یہاں پر جو ایک بہت ہی پیاری عائد کریمہ ویسے تو سارا قرآن سبحان اللہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام اللہ ابراہیم اللہ اللہ،, سبحان اللہ اللہ کیسا ایک پر لطف جو ہے یہ آیت ہے کہ جس جتنی مرتبہ پڑے اتنا ہی لطف آتا ہے اور قرات بھی دیکھا ہے جب کراط وغیرہ ہوتی ہے قریسا بھی موجود ہیں شاید فرمائیں گے کہ ان اقماد کو بارہا دوہراتے ہیں اور ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ اس کو مختلف انداز پر پڑھتے ہیں تو گویا کہ وہ بھی اس حصہ آیات سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں سلام علیہ ما شاء اللہ ابراہیم اور بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے اس نبی کے لیے امبیا تو بکثرت گزرے لیکن ان میں سے بھی بعض کو بعض پر مرتبہ عطا فرمایا مم. گیا اور سجید ابراہیم خلیل اللہ علا نبی جینا والے صلاح و سلام یہ جلیل القدر انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے مم. اور مم. اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی مقدس اور بہت برگزیدہ بدے گزرے ہیں مم. اور آپ کی شان کا اظہار اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا اور جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجآوری میں عمل اقدامات بھی کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل ایسا پسند آیا کہ آج تک اس کی یاد کو باقی رکھا ماشاء اور آج ہم اسی سنت ابراہیم علی نبی جینا علیہ صلاحت والسلام کی یاد میں جانور قربان کرتے ہیں اگرچہ ہمیں ظاہر کے اس طرح کا حکم نہیں ہے اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو جو ہے وہ ذبح کرے یا کسی کو بھی ذبح کرے لیکن اس واقعے کی یاد کو باقی رکھ گیا اور بعض شرائط کے ساتھ جو بیان کی گئی ہیں قربانی کو واجب قرار دیا گیا لازم ہے جو صاحب نصاب ہو جو اس کی شرائط ہیں وہ پوری پائی جاتی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی جو آپ قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے فیونہ ابراہیم خلیل اللہ علاء نبی جینا والی اس عظیم سنت کو ہمیں درست طور پر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے نماز عید عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ساڑھے سات بجے ہے بعد مقامات پر اس سے پہلے بھی نماز عید کا اعلان ہے ہمارے ہاں باب المدینہ میں بار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سات بج کر تیس منٹ پر نماز عید انشاء اللہ وجل ادا کی جائے گی جب تک آپ کو نماز عید سے پہلے کے جو سنتیں اور آداب اور چند مدنی پھول ہیں وہ بھی ان اللہ پیش کیے جائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے آئیے ایک کلام سنتے ہیں پھر ان اللہ وجل آج کے دن کے حوالے سے نماز عید سے قبل کرنے والے جو اعمال ہیں اس کے متعلق اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے سن لو الحبیب یا رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله آئیے میرے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد کی نیاس اختار برکات کا بہت ہی پیارا مشہور پیش کرنے کی سادت حاصل کرتے ہیں اور سب مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی چمدار آس مد چمکارے چمکارے آپ مجھ کو بھی درے پاک بلوا کو بھی در پاک مجھے کو بھی درے پاک ٹروا پا کو بھی درے پاک ٹل دلو the <laughs> तो अब आई ए आ मजीरु रेकी इंत आज तो with the heart Thank you. مجر بولیے جا حشفات میری پر جا اب آپ بیان فرمائیں گے ابھی تو کافی تقریباً کوئی آگے پھاڑے ہوئے ہوں گے چینج ہو رہے ہوں گے روانہ ہو رہے ہوں گے کچھ مطلب گھروں کے اندر ایسا ہی ماحول ہوگا جی ہاں گہما گہمی ہوگی ظاہر ہے اور کیا ہی بہتر ہو کہ یہ گہما گھمی بھی اگر ہمارے لیے اصول ثواب کا باعث بن جائے کہ جو ہم نے نہ نہایے اگر وہ سنت اس موقع پر اگر ہے تو سنت کی نیت سے نہائے اور پھر جو جو مطلب آداب ہیں جو سنتیں ہیں اگر وہ, وہ مد نظر رکھتے ہوئے ماشاء انشاءاللہ آج اس وقت یہ سلسلے کرنے کی مختلف نیتیں ایک نیت یہ بھی کہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو ہر ہر موقع کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہے ماشاء کیونکہ عید تو سبھی مناتے ہیں اور مناتے آ رہے ہیں بچپن سے مناتے آ رہے ہیں بچوں کی عید ہوتی ہے وہ بچوں کی عید ہوتی ہے تو جب سے منا رہے ہیں تو اب عید برائے عید ہے عید کس طرح سے ہونا چاہیے فقط خوشی کا اظہار جانور کا ذبح کرنا جو وجوب ہے وہ تو ہے ہی جی جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تو یہ بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا بیان اگر آپ اسے آداب کر رہے ہیں میرا مجھے مناسب محسوس ہو رہا ہے کہ میں قربانی کا جو سوال ہے جی وہ بھی میں جی اگر جی مطلب اس موقع پر پیش کر دوں کہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو یعنی کہ جو مطلب انعام کا جب پتہ چلتا ہے نا شخص کو کہ میں یہ کہوں گا یہ میری محنت ہے اور اس کے بعد مجھے یہ انعام ملے گا تو ویسے ہی دل میں جو ہے نا وہ سچ پیدا ہو جاتی ہے خادگی آ ہے خوشی ہو جاتی ہے اچھا میں یہ عرض کر دوں کہ میں جو ہے یہ میرے پاس اب لگ گھڑ سوار ہے اس سے میں امیر اہل سنت کا بہت ہی دلچسپ انداز میں اس موقع کی مطلب مناسب امیر اہل سنت میں یہ عطافرایا ہم نے اس سر یہ آپ کی خدمت میں ترمیزی شریف کی کر رہا ہوں پیج نمبر تھری ہے اور یہ بھی عرض کر دوں مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آج کے لیے تو سمجھیں یہ بہت وائٹل ریسورس ہے آج کے دن کے لیے تو یہ اگر اس میں یعنی قربانی کا طریقہ ملے گا اس میں قربانی کی دعائیں ملیں گی اور پھر یہ کہ گوشت تقسیم کیسے کرنا رہا ہے لیکن سنی پورے دن کے جو آج یعنی ہمارے جو میجر معاملات ہیں اور پھر جو عموماً امیر علیہ سنت کی آبزرویشن آپ نے دیکھی ملاحظہ کی کیسی تیز ہے عموماً جس میں ہم غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جانور کو مرذب کرتے وقت یا ذبا ہوتے وقت جو ہیں تو اس بھی اس میں کافی سارا بیان ہے تو یہ تو میں کہہ رہا ہر قربانی جہاں ہو رہی ہوں نا وہاں تو یہ رکھا ہوا ہونا چاہیے خیر میں حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تو فان کی آیت بھی ہوگی ترجمہ بھی ہوگی حدیث حدیش بھی پھر اس کے بعد سرکار نامدہ مدینے کے تاجدار پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہن شاہ عبرار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہیں انسان بقر عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ اجز وجل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو یہ قربانی قیامت میں اپنے سینوں بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے سبحان اللہ لہارا خوش دلی سے قربانی کرو اور اس کی جو شرح شیخ عبدالحق محت زئی علیہ رحمان نے فرمائی وہ بھی بڑی دل افروز مطلب ایمان افروز ہے فرماتے ہیں قربانی اپنے کرنے والے کے نیکی کے پلے میں رکھی جائے گی جس سے نیکیاں بھاری ہو جائیں گی سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ یہ اس کی شرح میں نہیں بیان فرمایا لیکن اپنے اس میں سب سے میں کہہ بیٹھا لیکن ایسا ہے نہیں آپ آدھا بیان فرما رہے تھے تو ابھی تو نماز عید کے لیے جانے والوں کے لیے ایک نماز عید سے قبل کی سنت کرتا ہوں حضرت سیدہ بريدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور انور شاف محشر مدینہ کے تاجبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور عید اضحی میں کچھ نہیں کھاتے تھے یعنی نماز قبل جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہو جاتے ایک اور روایت ادرت انس ربی اللہ تعالی سے <laughs> ہے سے عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجورے نہ تناول فرما لیتے اور طاق ہوتی ہیں تو آپ کے دن کے حوالے سے ایک تو سنت یہ پتہ چلی کہ نماز عید سے قبل کچھ نہ کھا کر جانا یہ سنت مبرکہ ہے اسی طرح ایک اور سنت جس پر آپ ابھی عمل کر سکتے ہیں نماز عید پر جانے کے لیے آپ ابھی جیسے روانہ ہوں تو اس سنت کو پیش نظر رکھیں ان اس کا بھی سبب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے حضرت ابو ربی راہ تعلی انہوس روایت ہے تاج مدینہ سرور قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے تو یہ بالخصوص دو سنتیں آج کے دن کے حوالے سے ہیں کہ جن پر آپ ابھی فوری عمل کر سکتے ہیں تو ایک رستے سے جب آپ جائیں تو پھر کچھ تبدیل کر کے دوسرے راستے سے آپ پلٹ کر واپس آئیں ان سنت کی نی سے ایسا کریں گے تو آپ کو اس کا ضرور سب ملے گا اور ایک اور بکر عید کے حوالے سے ایک مستحب ہے یہ ہے مستحب بیان کیا گیا ہے کہ عید قربان تمام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح ہے صرف بعض باتوں میں فرق ہے مثلا اس میں یعنی بکر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا چاہیے چاہے قربانی کرے یا نہ کرے اور اگر کھا لیا تو بھی کراہت نہیں یعنی یہ جو آداب بیان ہوئے کہ کچھ بھی نہ کھائے تو یہ فقط اس کے لیے نہیں ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے چاہے قربانی کر رہا ہے یا قربانی نہیں کر رہا تو یہ اس کے بالخصوص یہ مستحق بیان کیا گیا اسی طرح سے تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر, واللہ اکبر, واللہ اکبر وللہ الحمد اس کی کثرت کریں یہ بالخصوص اس دن کے حوالے سے نماز عید کے دن کے حوالے سے یہ بالخصوص یوں سمجھے کہ ایک وظیفہ ہے تکبیر تشریح کے جو دیگر احکامات ہیں جو نمازوں کے بعد پڑھنے کے ہیں وہ جدا ہیں اس کے علاوہ بھی نماز عید کے لیے آتے جاتے تکبیر تشریح اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی کسرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ان شاء اللہ ان سنتوں پر بھی عمل کریں اور مزید بھی سنتیں اور آداب بیان کیے گئے ہیں یہاں پر شیخ طریقت امیر دامت دام برکاتم العالیہ نے مختلف کتب میں سے یہ سنتیں اور آداب مختلف طب فکر اور دیگر جو کتب ہیں بزرگوں کی تو ان میں سے جمع کر کے امیر علسنت دامد برکات عالیہ نے بیس سنتیں اور آداب بیان فرمائی ہیں عید کے دن کے حوالے سے ماشاء اللہ ابھی کچھ وقت باقی ہے نماز عقید میں تو میں عرض کر دیتا ہوں اس کو انشاءاللہ مزید گفتگو تو بعد میں بھی کریں گے البتہ میں کچھ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ جن کا تعلق نماز عید کے فوراً بعد سے ہے وہ بھی آپ کے علم میں آ جائیں تو چونکہ آپ ابھی نماز عید کے لیے روانہ ہونے والے ہیں تو ان کو ایک مرتبہ توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو اس میں سے بات سنتیں وہ ہیں کہ جو گھر واپس آنے تک آپ جو ان پر عمل کر سکیں گے نمبر ایک حجامت بنوانا زلفے بنائیں نہ کہ انگریزی بال ناخن ترشوانا غسل کرنا مسوا کرنا یہ مسوا کرنا اس کے علاوہ ہے جو وضو میں جاتی ہے اچھے کپڑے پہننا نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے کپڑے پہننا خوشبو لگانا انگوٹھی پہننا انگوٹھی کسی بھی قسم پہن سکتے نہیں اس کے اندر تفصیل ہے یہ بہت ہی قابل توجہ مسئلہ ہے جب بھی انگوٹھی پہنے تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ صرف ساڑھے چار ماشے سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنیے ساڑھے چار ماشا نہیں ہاں کم سے کم اور وہ بھی ایک اور ایک نگینے کی ایک سے زیادہ نہ پہنیے اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو ایک سے زیادہ نگینے نہ ہوں بغیر نگینے کے بھی مت پہنگے نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں چاندی کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھل مرد نہیں پہن سکتے جو حکم بیان ہوا انگوٹھی کے حوالے سے یہ مرد کے لیے ہے مزید نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا اس پر آپ عمل کر, آ, کر چکے ہوں گے عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجورے کھا لینا تین پانچ سال کم و بیش مگر ہوں عید الفطر کے لیے ہے کھجورے نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لینا اسی طرح نماز عید عید گاہ میں ادا کرنا عید گاہ پیدل جانا سبحان اللہ اس پر بھی نیت کر لیجئے اگر عیدگاہ آپ کی اتنی دور نہیں کہ اگر آپ پیدل چلیں گے تو نماز عید ہی آپ کی رہ جائے گی خزا ہو جائے گی تو پیدل نماز عید کے لیے عیدگاہ جانا چاہیے سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں نماز عید کے لیے ایک راستے سے جان اور دوسرے راستے سے واپس آنا عید کے نماز پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ عید الفطر کے حوالے صحیح سے صحیح ہے خوشی کا ظاہر کرنا یعنی عید کے دن جو ہے وہ چہرے دلوقتي دلوقتي سے آپ کے انداز سے آپ کی ملاقات سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ملکا ہوا ہے جب وہ غریب سامنے والا کہے کہ پتہ نہیں اس کو عید کے دن کیا پرابلم ہے تو عید کے دن بالخصوص یہ تو ویسے ہی مسکرات کا ہونا اور خوش مزاج ہونا چاہیے انسان کو اور بالخصوص عید کے دن خوشی کو ظاہر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو خوش ہو کر حشاشت بشاشت کے ساتھ آپ اپنے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کیجئے جو آپ کے اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ خوشی کا اظہار ہی جئے کثرت سے صدقہ کرنا ماشاءاللہ اللہ عید کو اطمینان وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا اطمینان وقار کے ساتھ کب جائیں گے جب وقت پر گھر سے نکلیں گے ہمارے کیا ہوتا ہے کہ بعض اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ اب وہ بس یہی ہوتا ہے کہ ابھی ابھی بس تکبیر ہوئی ہوئی تو باغ سے دوڑتے پہنچتے ہیں مار میں ایسا نہیں بلکہ اطمینان وقار کے ساتھ اب کہ وہ وقت ہوگا تو اطمینان وقار کے ساتھ جائیں گے جانا انشاء اللہ جلد مزید بھی آپ کو آداب وغیرہ بیان کیے جائیں گے نماز عید کا وقت بالکل قریب آپ جا ہم بھی نماز عید ادا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہیے نماز عمد کے بعد انشاءاللہ ایک مرتبہ جی پھر حاضر ہوں آگے, گے آگے, آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے صَلو محمد میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی جب تھوڑی دیر مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے تو انشاءاللہ شاء ثواب کمانے کے اتنے موقع اور اتنے <سطاف> آداب پتہ چلے میرے سنت کی میرے سنت کے ساتھ بھی, انشاءاللہ <سوحنا> بھی حبیب مدرس چینل نے ہماری عید کی خوشیوں کو دوبالا, اللہ <وسلم> خوشیوں کو دوبالا اللہ <وسلم> کر دیا ہے کہ پہلے فقط سنا کرتے تھے کہ امیر اہل سنت دامن برکار ملا عالیہ نے ایدی طرح سے منائی نماز عید اد فرمائی رکت انگیز دعا ہوئی سنا کرتے تھے اب دیا بھر کے مسلمان الحمد للہ امیر اہل سنت، دامت دامد برکات کے یہ پرسوز اور رقت برے مناظر براہ راست دیکھتے ہیں جی. اچھا یہاں ایک سوال ذہن فائن کر سکتا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم مطلب اس پر کلام کریں اور بدنی چینل کے ناظرین سے بھی ہم یہ شیئر کریں تو دیر پہلے آپ نے نماز سے پہلے آپ ہماری تربیت کر رہے تھے اور آپ نے ہمیں بتایا کہ بھائی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے صاحب ہے اور پھر ہم نے عید کی نماز مطلب اس میں شرکت کی اور اس بعد پھر امیر اہل سنت نے وہ دعا کروائی اور دعا میں ایک یعنی ایک ایک اچھوٹا ہمیں منظر دکھائی دیا اور اپنی چینل پر بھی اس طرح کے مناظر تھے کہ ایک تو امیر اہل سنت کی رکت اور جو مطلب یعنی کہ آپ دھندا سے دعا کر کے اور گڑ گڑا کر دعا کی جا رہی تھی اور ایک پھر اب امیر اہل سنت کی جو دعا تھی اس کے بعد جو حاضرین میں ہم نے دیکھا تبدیلیاں پیدا ہوئی گر رہے تو ایک طرف تو خوشی کا اظہار ہے اور دوسری طرف یہ دعا میں اتنا رونا ہے بلک بلک کر اور گر گرانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے تو کچھ مطلب ذہن ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے امیر علیہ سُنر نے مبارکباد بھی دی سبحان اللہ ہاتھ ہلا کر اپنی گویا کی خوشی کا اظہار بھی فرمایا جی جی لیکن جو آپ نے یہ سوال کیا نا کہ رکت دیکھی جی گئی رکت پھر میں تو جیسے دعا کی تو میں نے ابھی کلام کیا لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم خطبہ میں تھے محسوس جی جی کیا میں جی وہی ارض کرنے جا رہا تھا جی کہ دعا میں رکت بعد میں آئی امیر علی سنت دامت علیہ سنت دامد برکات ہوں قطب کے دوران بھی بعض جملوں پر دنیا. آپ کی آواز بھرا گئی کئی طرح کے ناظرین دنیا. نے بھی محسوس کیا ہوگا اصل میں بزرگان دین کی کیفیات ہوتی ہیں اللہ اولیاء کرام کی کیفیات ہوتی ہیں ان کے احوال ہوتے ہیں اور ان کیفیات کی ان کے احوال عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہ خود عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگی ہوتی ہے توجہ ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کا غلبہ کبھی یہ کیفیت غالب ہوتی ہے جب یہ کیفیت غالب ہوتی ہے تو وہ پھر بظاہر کوئی بھی موقع ہو تو خوف کا پھر کیفیت کا اظہار ہوتا ہے اور چونکہ یہ حقیقت پسند ہوتے ہیں جس کو عام آدمی جو ہے وہ اس سے کوسو دور ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے عمل کے اندر بہت سارے امال ہم ایک روٹین ورک ہوتے ہیں جیسے نا ماضی پڑھی ایک روٹین ہے آپس میں ملے ہم, ہم ہماری روٹین ہے اب رشتے داروں کے یہاں آنا ڈانا دوست احباب سے ملاقات ایک روٹین ہوگی لیکن اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے تو اولیا کرام کے یہ احوال ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے بعض اوقات خوشی, خوشی کا بھی غلبہ ہوتا ہے تو عید کے دن ہم اگر اسلاف پر نظر دوڑائیں اولیاء کرام پر بلکہ صحابہ کرام کی حیات کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں عید کے دن رکت کے احوال نظر آتے ہیں خود سعیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت و ان کے صدقے ہماری مختلف امید امید عظیم صحابی ہیں تو عید کے دن کا ان کا واقعہ بہت مشہور ہے جی جی کہ سرح کرام ان سے عید کے دن ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا آپ اپنے افان اقدس پر رکت میں رو رہے ہیں زار و پار رو رہے ہیں تو سوال کیا کہ حضور یہ عید کے دن یہ کیسی یہ رونا کیسا آج تو خوشی کا دن ہے جی جی تو آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا محفوم یوں بیان کیا جاتا ہے کہ عید تو اس کے لیے عید ہے کہ جس کو پتا ہو کہ اس کے عمال قبول ہو گئے گویا کہ اپنی عبادات کی اس کی قبولیت کی جس کو خبر مل گئی ہو تو اس لیے عید ہے تو مجھے نہیں خبر کہ میرے امال اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئے یا تو سیدنا فرو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو حالانکہ عید کا دن ہے اور صحابہ کرام عید ملنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن آپ پر اس وقت اس حال کا غلبہ ہوا جلاللہ تو امیر اے سنت دعوت برکات عالیہ کی حیات تجیبہ کو جب ہم بغور دیکھتے ہیں تو آپ کے بھی مختلف اوقات پر مختلف احوال ہمیں نظر آتے ہیں ही ही مثال کے طور پر عید الفطر جس کو میٹھی کہتے ہیں تو عید الفطر بھی یقیناً خوشی کا موقع ہے لیکن مدری چینل کے وہ ناظرین جو غم مبارک میں بھی ہمارے ساتھ رہے جنہوں نے عید کے دن دیکھا ہو تو وہ دن امیر رسنت دامت برقاتم العل پر رمضان کی رخصت کے غم کے غلبے کا دن اگرچہ عید خود دن ہے لیکن ساتھ ہی ایک اور کیفیت بھی ہے کہ رمضان رخصت ہے وہ برکات وہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی نواز شاہ تھی تو ان کی رخصت کی, کی کیفیت غالب ہو گئی تو وہ رکت کا اظہار ہو گیا تو اب میرے لیے سنت دامد برکات من عالیہ کی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خصوصیات میں سے اور واقعی اگر ہم غور کریں واقعی اگر غور کریں تو احساس ہوگا کہ کیسی شخصیت ہے کے عید کے دن اپنے رب ازول ایسا یاد کرنا اس کے خوف کا ایسا غلبہ آخ کے اندر جو اپنے کلمات ادا فرمائے ہم بھی قربانی کرتے ہیں امیر علیہس دامود برقاتم العالیہ کا قربانی کے حوالے سے جو ذن ہم بھی جانور ذبح کرتے ہیں اس ذبح کے وقت ہم کس ایفیت میں ہوتے ہیں کیسا منظر ہوتا ہے اور امیر سنت کے جذبات کیا ہیں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین اللہ نے چاہا تو ابھی کچھ دیر میں براہ راست کچھ ایسے مناظر بھی دیکھیں گے کہ च्या च्या سنت دامیہ کے جو دن بھر کے اوقات گزریں گے اس میں سے کہہ رہے اچھا دعا میں چلیں دیکھیں یہ ہے نا کہ ایک ذہنی آپ کا وہ جو ہے بارگاہ الہی کی طرف ایک بندہ ظاہر قائم کر لیتا اور کر لیتا اور اس وقت جو جیسے ایک غلبا ہوا امیر علیہ سنت پر جیسے ہم نے ایکسپلینیشن دی کہ ایک احوال طاری ہو جاتے ہیں اولا کرام کے اوپر اور امیر علیہ سنت کی مختلف افیات مختلف اوقات میں آبزرو بھی ہم نے کی ہیں تو اب یہ خطبے کے اندر گلو ہو جانا آواز وہاں پر یعنی کہ محت عربی ہے وہ عربی ہے اور ہم غور بھی کرتے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خطبہ یہ جو عید کا خطبہ ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو یہ بہت جامع خطبہ ہوتا ہے اور امیر علیہ سنت دام و برکاتہ علی بالخصوص وہ خطبہ پڑھتے ہیں جو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت اللہ تعالی ترتیب دیا ہے تو خطبہ کوئی یہ نہیں ہے وہی میں نے کہا نا روٹین ہے اب خطبہ سننا ہماری روٹین ہے مدری چین کے ناظرین نے بھی یہ دکھاؤ گا کہ خطبے کے دوران ہماری تعداد سوئی ہوئی ہوتی ہے باقاعدہ جو ہے وہ خراروں کی آواز سنائی دیتی ہے یعنی ہمارے لیے خطبہ کیونکہ عربی میں ایک تو سمجھ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ توجہ نہیں ہوتی عربی کے اندر ہی خطبہ پڑھا جاتا تو حکم شہری ہے لیکن اپنے اس میں بھی غور کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے کہ خطبہ ہر جمعہ کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر کہا کیا جاتا ہے تو خطبے کے اندر احکامات بیان کیے جاتے ہیں عید ہے خطبے کے اندر عید سے متعلق احکامات بیان ہوتے ہیں جیسے آج بھی جو خطبہ پڑھا گیا تو اس کے اندر بھی قبانی کے حوالے سے مری پھول تھے اسی طرح پھر تشریق کا اس کے اندر بیان تھا سبحان اللہ اور پھر خطبے کے اندر بعض مقامات وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک جملہ ہے کما تدین و تدم یہ پڑا گیا جیسا تم معاملہ کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی اللہ معاملہ ہوگا دنیا اللہ میں جیسا ہم کریں گے ویسے آخرت کے اندر ہوگا اور اس کے بعد پھر آیت کریمہ تلاوت کی فرمعی یا عمل مصقول خیر اور میں یہ عمل مفاء اللہ ضرورت شررا عرض کر رہا ہوں کہ جو ذرا برابر بھی نیکی لائے گا تو وہ اس کا بدلہ پائے گا دیکھ لے گا اور جو ذرا برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کا بدلہ دیکھ لے گا تو اب جب خطبہ پڑھنے والا اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کے اور اس کے مطابق اس کو ذیل میں رکھے پڑتا ہے تو اس پہ پھر دقت بھی تاری ہوتی ہے سارے کی طرف تاریخی خوف کا بیان ہے پھر اسی طرح اور بھی اس کے اندر آکامات ہیں اسی طرح ایک ڈرانے والے بھی اس کے اندر جملے رشتہ داروں کے حوالے سے غور کرو مساکین کے حوالے سے اسی طرح اور جو ہے وہ برائیوں سے بچانے کے حوالے سے تو برائیوں سے بچنے کے حوالے سے اور نیکی کی دعوت یعنی خطبہ پورا ام بالمعروف ہے یا نہ ہی منکر ہے یوں سمجھ لیا آپ مختلف تو اب جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف کی آیات تلاوت کی جائیں روایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے والے کے حق میں دعا بھی کی جاتی ہے کہ اللہ عز و جل اس پر جو ہے وہ کرم فرما کے جو تیرے دین کی نصرت کرے مدد کرے اللہ عنس من نثرہ دینا سجیدنا محمد تو یہ پورا خطبہ جو ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے یہ پورا ایک وضو ہے جو ہم خطبہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بھی سمجھیں اور اس کے جب ہم خطبہ پڑھا جا رہا ہو تو ہمارے ذہن میں بھی وہ ترجمہ بھی آ جائے تو امیر سنت کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا تو اگر مدنی چین کے ناظرین نے وہ مناظر دیکھے تھے تو جب آپ ان خوف والے مقامت کو بیان فرما رہے تھے خطبے کے دوران تو آپ کی آواز بھرا رہی تھی اور پھر تکبیر کے وقت بھی امیر اللہ سندر کی آواز بھرائی بھی محسوس ہوئی تو اس وقت کیا ہے کہ وہ چونکہ امیر اللہ سندر دامود برکاتم العالیہ پر غور کر رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں اور اس کے مفاح پر غور کر رہے ہیں تو تکبیر کے وقت بھی تو رکت تاری ہوتی ہے کئی ایسے واقعات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبرئی کی کوئی آیت پڑی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ کبرئی کو بیان کیا گیا اس کے خوف کو بیان کیا گیا تو کئی اولیا کرام ایسے واقعات ہیں کہ وہ جی خاری اور انتقال ہو گیا ان کا صحیح. تو وہ اللہ تعالی کی کبرئی کا غبا ان کے قلوب پر ایسا ہوا کرتا تھا اب اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پوری کی پوری تکبیر ہے اس کے اندر یہ لیے تقبیر شریک کہا جاتا ہے صحیح. تکبیر ہے نا صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کبریائی کا بیان ہے یہاں پر تو جب ایک بندہ جو کہ اپنے آپ کو گناہ تصور کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کر رہا ہے صحیح. تو ایک طرف اس کا اپنا پست ہونا پیش نظر ہے صحیح. اپنا صحیح. گناہ صحیح. میں مبتلا ہونا اپنا جو ہے وہ کمزور ہونا اپنا نہ ہونا ایک یہ سائیڈ ہے وہ اس کو تصور میں لئے ہوئے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی <سؤال> <ڈیان عزمت خیال> بیان ہو رہی ہے <سؤال> عظمت بیان ہو رہی ہے اس کی بڑے بیان ہو رہی ہے تو جب یہ دونوں چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں تو وہ نتیجن رکتہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پھر اللہ تبارک وعالیٰ کی عظمت اور کبریائی پر بدے جو ہے وہ زاروں کے کزار روتے بھی ہیں اور اس طرح کے واقع بھی ملتے ہیں یہ کہ آج کا دن ہم یہ بھی ہمارا کا ایک گھوڑا ایک موضوع ہی ہے جس میں تھا کہ عید کا دن ہم کس طرح سے مانا ہے یہ ہمیں سیکھنا چاہیے صحیح. اور اس کے مطابق ہم کو منانا چاہیے ورنہ جس طرح بہت سارے ہمارے اعمال ایک روٹین کے طور پر ہوتے ہیں تو عید بھی جو ہے وہ ایک روٹین ہوتی ہے صبح اٹھے غسل کیا اب غسل میں کیا نیت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نماز عید کے لیے پہنچے جیسے جیسے نماز ادا کی اس کے بعد چلے گئے جانور ذبح کیا اب مدری چینل کے ناظرین اس مرحل میں داخل ہو چکے ہوں گے کہ جانور ذبح ہو چکے ہوں گے صحیح. یا ابھی قصاب کی تلاش جاری ہوگی جو بھی ہے وہ پھر ضبع ہوگا تو اب گوشت کے بننے کا سلسلہ ہے اب گھر میں انتظار ہو رہا ہوگا کہ گوشت آئے گا اب وہ گوشت آیا اب اس کے اندر جو ہے پہلے سلیکٹ ڈشیز جو ہے جو بھی انتخاب تھا اس کے مطابق جو ہے وہاں سے پکنے کا کام شروع ہو جائے گا یہاں سے سمیٹنے کا کام شروع ہو جائے گا پھر استرخوان لگ جائے گا کھائیں گے پیئیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ہمارے یہاں آئے گا یا ہم کسی کے یہاں چلے جائیں گے اب چلے گئے کھایا پیا اب دوستوں کے ساتھ کوئی نقل کی کہیں آؤٹنگ کے لیے چلے گئے آ گئے تھک ہار گئے رات کو آئے سو گئے اب پھر اگلا دن گزارنا ہے تو یہ ایک ہماری گوڑ کے روٹین ہے اب اس روٹین کے اندر جو ہے وہ حقیقی اسلام کی جو روح ہے اللہ اللہ وہ ہم تلاش کریں آیت کریمہ میرے ذہن میں آئی کہ ہمیں کیا آج کے کی دن کے حوالے سے ترغیب ہے اخلاف کی ترغیب ہے اللہ کہ ہم جو بھی قربانی کریں جو بھی عبادت کریں ہر وقت ہی رات وبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہمارا نیک کم ہونا چاہیے ایک آیت کریمہ سورہ انعام پارہ آٹھ آیت نمبر 162 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان سولا و نوسو کی و محمتی رب العالمین ترجمہ کنز ایمان تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سائے جہان کا یہ بھی آج کے اس دن کے حوالے سے آیت کریمہ بکثرت تلاوت کی جاتی ہے تو اب اس پہ غور کریں کتنا پیارا ہمیں درج دیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے لیے سیکھنے کا ہے کہ آج کا دن ہم ویسے ہر وقت کے حوالے سے ہے بالخصوص کے دن کے حوالے سے جی جی کہ میری نماز میری قربانیاں بلکہ میرا اور جینا اور میرا مرنا تو جینے مرنے کے اندر سب کچھ آ گیا تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے یہ سب یہاں کرب یعنی ہے وہ چاہے خوشی کا موقع آ رہا ہے جی چاہے زمین ذہن میں یاد اللہ تبارک و تعالیٰ کیبارک کیوں کیونکہ وہ آئی دنیا میں اس لیے مطلب غفلت یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ غفلت کا غلبہ جو ہے وہ غفلت تاری نہیں ہونی چاہیے اس کا ذہن جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی باروے کی طرف ہی جو ہے وہ مائل رہے ادھر ہی وہ اب عموماً ایسا ہو ہے کہ خوشی کے موقع پر جو ہے وہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر جو ہے ادھر بھان اس کا ہٹ جاتا ہے تو یہ دیکھیے خوشی کا مقابل دیا اور خوشی کا موقع بھی ایسا ہے کہ اللہ تبارک کو راضی کرنے کے اس میں اتنے سارے کام ہیں دیکھیے نا خوشی کا موقع بھی ہے اب اسلام دین فطرت ہے سبحان اللہ. یعنی اس کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی غیر فطری کام کر رہے ہیں ہمارے عبادات ہیں ہمارے روز مرہ کے معمولات ہیں ہمارے وظائف ہیں ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ ایک عم فطرت کے مطابق ہے سبحان اللہ. اور دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو اس میں خوشی کے مواقع بھی ہیں اور غمی کے مواقع بھی ہیں غم ظاہر کرنے کے بھی مواقع ہیں عورت کے لیے جو عزت ہے تو اب وہ ظاہر کے لیے غم کا موقع ہے تو اس کو ایسے اعمال کر کے منع کیا گیا کہ جو زیب و ذمت میں شمار ہوتے ہیں تو وہ ایک غم کی کیفیت کا معاملہ ہے اور خوشی کے بے شمار مواقع ہیں تو اسی لیے جیسے مثال ایک اور میرے ذہن میں آئی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت جو ایک کھانا پکایا جاتا ہے تو علماء کرم نے منع فرمایا ہے کہ جو دعوت وغیرہ کی جاتی ہے اور وہاں پر اس طرح کے جملے ہیں کہ یہ دعوت کا موقع نہیں ہے تو ہر شے کا ایک موقع ہے تو خوشی کا اپنا موقع ہے غبھی کا اپنا موقع ہے لیکن نہ غم کے اندر ہم خلاف شریعت امور میں مبتلا ہوں گے کہ اب غم منانا ہے تو اب غم کے اندر جو ہے وہ ایسے ایسے مغموم ہو گئے کہ وہ خلاف شریعت کاموں میں مشغول ہو گئے یہ بھی درست نہیں ہے اور خوشی کے موقع میں بھی خلاف شریعت کموں میں مصروف ہو جانا یہ بھی درست نہیں مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مومن کے گویا دونوں ہاتھوں لگ ہے اور یعنی کہ اگر اس کو خوشی ملے تو اب بھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر کرے اور ثواب کمائے اگر اس پر غلطی حالت پاری ہو جائے تو وہ صبر کرے اور جو شریعت میں اس کے متعلق مطلب آداب بتائے اس پر عمل کرے تو یہاں سے بھی ثواب کمائے یعنی کہ اس کو تو لاس اگر وہ شریعت پر عمل کرتا تو اس کو لاس تو ہے ہی نہیں نا ہے ہی نہیں نا وہ احوال کی جو بات چلی تھی ہماری تو مختلف احوال ہوتے وہ اپنی جو بات ارشاد فرمائی اس سے وہ یاد آیا کہ بزرگان دین اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بنے ہوتے ہیں وہ کیسے کیسے حال میں ہوتے ہیں غمی کا موقع تو غمی کے موقع پر وہ با خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے مثال کے طور پر وہ کسی پر بیماری آئی اور وہ خوشی کا اظہار کر رہے کسی پہ کوئی تکلیف آئی خوشی کا اظاہر ہے پوچھا کیوں تو کہا کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے یہ خوشی کا موقع ہے خوشی ان مانوں پر ہے کہ جو مجھے بیماری لاحت ہوئی جو مجھے تکلیف ہوئی پریشانی تنگی ہوئی تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس پر مجھے اللہ تعالیٰ اجرا تھا فرمایا تو یہ تو ایک انعام کا موقع ہے اس پر میں خوشی کر رہا ہوں مجھے وہ ایک اللہ کی ویار جو ان سے مجھے حکایت مجھے یاد آ کہ وہ تقسیم لے جا تو راستے میں گری اور اتنی زور سے کو ٹھو لگی کی ان کی جو انگوٹھا مبارک تھا ان کا جو ہے اس کا ناخن ہی اکھڑ گیا اتنی زیادہ کے انہیں. لیکن یعنی کہ وہ اب کس قدر تکلیف ہوگی آپ دیکھیے کہ ناخن جو اگر نوچ لیا جائے تو کس کتنا اذیت کا باعث بنتا ہے لیکن وہ مطلب انہوں نے جو مسکرانا شروع کر دیا تو وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا مانج رہا ہے وہ کہا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہو کہا تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن اس مطلب جو مجھ پر مصیبت پاری ہوئی اور اس پر صبر کرنے پر جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے جو اجر ملنا ہے اس کے خبر سے مجھے اتنی نزرت تاری ہوئی ہے اتنی مجھے خوشی ملی ہے کہ میرا جو ہے مطلب مسکرانے والی کیا فتل ہے امیر علیہ سنت کی بھی نے الحمدللہ دکھی کہ اگر جیسے بیماری ہو تو انداز جیسے جھلتا ہے نا کہ وہ بخار تو یہ جو ہے نا وہ جو زبان کھولتے ہیں تو ذہن میں جھانے کا موقع ملتا ہے تو یہ تو جو ان کی یعنی سوچ کی زبان سے منتقل ہو رہی ہے کہ یعنی ورنہ ہم جیسے اور بھی دنیا میں جاتے ہیں آتے ہیں اور تو لیکن کبھی ایسا سننے کا بہت مدنی محل میں آیا تو ہاں بھائی بخار بھی تو آیا ہے ظاہر ہے کہ ان کا مطلب جو وہ ہے ذہن منتقل ہوتا ہے کہ اس سے جو بخار ہے اس سے یہ بھی اضر کا واحس ہے ہمیں اس سے ثواب ملے گا تو وہ پھر جو چیز صاحب کا واحس بنے تو وہ تو چشمے مارو دلے مار شاید اس پہ دل خوشی ہوگا اصل میں بس وہی ایک تو سب سے بنیادی چیز جو ہے نا وہ علم ہے سہان اب یہ جو آپ نے گفتگو کی جو ہم گفتگو کریں بزرگان دن کے واقعات امیر سنت کی سیرت کے حوالے سے تو عام طور پر ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا نیت ہونی چاہیے کون سا حال ہمارے لیے کیسا ہے علم ہو اور اس کے بعد پھر عمل کا جذبہ بھی اللہ کی توفیق سے مل جائے تو پھر یہ ساری کیفیات جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں تو آج مدنی چینل کے ناظرین ان شاء اللہ زبل جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا امیر اہل سنت بہت برکات ہوں لالیہ کی عید کی جو مصروفیات ہیں آل اللہ. ان میں سے جتنا ممکن ہوگا آپ کو انشاءاللہ شاء براہ راست مناظر دکھائیں گے اور ساتھ ہی امیر ال سنت جو مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ تک براہ راست جو ہے وہ پہنچائے جائیں گے اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا نماز عید سے ہی آپ نے امیر سنت کی زیارت اور امیر سنت کی مصروفیات دیکھنا آپ نے شروع کی امیر سنت کا نماز عید پڑھنا قربہ ارشاد فرمانا اس کے بعد جو ہے وہ پھر دعا پھر ملاقات بھی امیر سنت نے فرمائی گلے ملے معنقہ کیا یہ آج کے سنتوں اور میں سے ہے تو ایک تعداد ہوگی مدنی چینل کے ناظرین کی جن کا مطلب یہ سن کرنا گلی گلی کھل گئی ہوگی کہ بالکل کی جو اتنے معاملات ہیں انہیں براہ دیکھنے کا موقع ملے گا تقریبا لوگ یہ معلومات رکھتے ہیں اور جو شخصیات ہوتی ہیں ان, کا ان کی مصروفیات کو پہنچایا بھی جاتا ہے لوگوں جی تک, جی تک جی مختلف جی ذرائع سے اور لوگ اس چیز کا انتظار بھی کرتے ہیں کہ فلانا عید کیسے گزاری فلانا جی عید کیسے گزاری حد سنت کی دیکھیے شخصیت ایسی ہے تقواہ جو ہے وہ کہ ان کے عمل سرس ملتا ہے پھر ان کے جو عمل ہیں اس جو احتیاطوں کا اور جو یعنی کہ علم دین پر عمل کرنے کا جو معیار ہے اس سے وہ اتنے ذہن کے درجے کھلتے ہیں کہ اتنی یعنی کہ ڈائمینشنس پتہ چلتی ہیں اور بندے کو ایک انسائٹ ملتی ہے یعنی کہ ذہن میں اس کی وسعت پیدا ہوتی ہے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے پھر وہ دیکھتا ہیں اچھا یہ کام میری وتی یہ تھی وہ دیکھے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا یار میں جو کرتا تھا وہ غلطی تھی ساتھ میں تو بین بھی ہو رہا ہے پھر وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اصلاح کر لے گا اور اس کو پھر عملی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے اس کے سامنے دیکھا یوں یہ تو اس میں تھیوری پڑھ لی کہیں پہ کہیں لکھا ہوا پڑھ لیا یوں نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ یوں نہیں ایسے کرتے ہی یہ کام قربانی کرنی ہے تو یہ کرنی ہے اور اسی طرح رات سے جو ہے جیسے نگرانی شورا نے سنایا کہ ہے کھال اتارنے کا طریقہ ہے اور کچھ ہے آپ بھی تذکرہ کر رہے تھے تو جب میں اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو مینلی تو ظاہر ہے کہ جب میں اس عمل کو بجا لاؤں گا تو مجھے تو بہت ہو جائے بہت ضروری ہے ورنہ اگر فقط پڑھنے سے سب کچھ آتا ہوتا تو تھیوری کے ساتھ جو ہے پریکٹیکل کا نظام بھی دنیا میں نہ ہوتا آپ کا مطلب یہی ہے کہ تھیوری پڑھی آپ نے اب یہ پریکٹیکل ہے جان تھیوری کے نمبر ہے پریکٹیکل کے نمبر ہیں اب پیاز بڑھتی جا رہی ہے پتا نہیں اب آپ کب جو ہے نا ہمیں وہاں پر جلد امیر سنت کی ہم ان دوبارہ زیارت کریں گے براہ راست مدنی پھول بھی حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کا کیسا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس کے برگزیدہ اور ایک بندے کے ساتھ گویا کہ ان مانوں پر عید گزارنے کا موقع مل رہا ہے ملنی کہ مدر چینل آپ گھر کے اندر چلائے رہیں سارا دن آج ویسے سارا سال ہی چلنا چاہیے آج بالخصوص آپ مدنی چینل کو اپنے آن رکھیے ہمارے ساتھ موجود رہیے ان شاء اللہ وقتاً ہم موضوعات پر گفتگو بھی جاری رکھیں گے کلام بھی وقت فوقتاً آپ کو سننے کو ملیں گے مدنی پھول بھی ملیں گے اور کچھ مختلف سلسلے بھی عید کے حوالے سے ہم نے تیار کر رکھے ہیں نہار سنت کے حوالے سے فیضان حدیث کا سلسلہ ہے پھر امیر علیہ سنت مد برقاتم اللہ کے مختلف مدنی مذاکروں کے کچھ اقتباسات بھی آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ وجل ہم فوقتاً پیش کرتے رہیں گے ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ بالخصوص اپنے ہاں ہونے والے قربانی کے جو جانور ہیں اس کی کھال دعوت اسلامی کو دیجیے آج یہ موقع ہے اور اب جس کے پاس واقع ماہر قصاب ہوگا دیکھیں ہر اس دن خوش قسمت نہیں ہوتا کیونکہ بعض جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا اتا قصاب بھی ہوتے ہیں تو ان کی جو بھمار ہوتی ہے صرف جی ہوتے نہیں ہیں بلکہ بمار ہوتی ہے اور وہ انہی دنوں کے اندر جو ہے وہ ایکشن میں آتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ منزرام سے غائب ہو جاتے ہیں سات سال تو نہیں جب آپ ماہر قصاب آئے ہوں گے سہی تو شاید اب تک تو کھال اتار چکا ہوگا یا اتارنے والا ہوگا کئی جگہ تو ایسے ہوں گے جیسے اس طرف کے علاقے ہیں جو مطلب جہاں پر سورج جلدی چلو اور غروب ہوتا ہے وہاں تو شاید کھال اتر گئی ہوگی اور شاید امید ہے کہ حسنا جانے کی انشاءاللہ شاء اللہ کے مرکز کی طرف یا کسی ذمہ دار کو لینے دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوگا خود لے کر آ جاؤں گے تو آپ دعوت اسلامی کو دیجیے الحمدللہ شعبہ جات کا تعارف آپ حمد. مدری چینل کے ذریعے دیکھتے رہتے थो ہیں थो مدری قافل الحمد دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں یہ مدری چینل جس کے ذریعے آپ سے ہم اس وقت ہم کلام ہیں آپ سے ہم مخاطب ہیں یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اور آپ سمجھ سکیں کہ یہ کتنا ایکسپینسو شعبہ ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں مدری قافلوں کا سفر ہزاروں مدرسۃ المدینہ کا قیام اسی طرح سینکڑوں جانات المدینہ کا قیام دارالفتاق کا قیام اس کے ساتھ ساتھ جیلخانہ جات میں داؤد اسلامی کا مدنی کام خصوصی اسلامی بھائی گنگے بہروں کے اندر داود اسلامی کا مدن کام اسی طرح بین الاقوامی امور کے مملات حج کا پر بہار موسم ہے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو اپنے مدنی چینل پر خجاد کرام کی تربیت کا سلسلہ دیکھا رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے تو بسیوں مقامات پر بلکہ سینکڑوں مقامات پر اعتقاف کا اجتماعی اعتقاف کا سلسلہ پھر صوبائی سطح کے ملکی سرا کے بین الاقوامی سطح کے ایک ایک دن کے تین تین دن کے اجتماعات کا سلسلہ ہر ہفتے کو جمعرات اجتماعات کا سلسلہ نہ جانے اور کتنے اکتالیس سے زائد شعبہ جاتے ہیں اب اتنے سارے شوبہ جات اور یہ شوبہ جات کسی گلے محلے کے اندر نہیں ہیں کہ اتنے اکتالیس شعبے ہیں کہاں ہیں بھائی ایک شہر کے اندر دنیا بھر کے اندر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے اندر ان شوبہ جات کا قیام ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے شوبہ جات کو چلانے کے لیے کتنی زیادہ مالی معاملات کی ضرورت رہتی ہوگی اور चोड़ा دو चोड़ा زیادہ مواقع ہوتے ہیں کچھ جیڑا بھی ہے شعبہ دعوت میں زیادہ شعبہ کیسے چھوڑیں گے جب مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کرنی ہے چھوڑیں گے کیسے پھر تو ہر شعبے کو کور کرنا ہے ہر جگہ کو کور کرنا ہے ہر شعبے کو کور کرنا ہے کیونکہ ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کوشش کرنی ہے تو یہ لوگ ہی ہر شعبے کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ہے دعوت اسلامی کی سوچ کی مثال الحمدللہ للہ تو یہاں پر آپ ضرور اپنے کھالوں کے ذریعے دعوت اسلامی کی مدد کیجیے جیسے رمضان مبارک کا شعبان کا مہینہ ہوتا ہے بکثرت لوگ زکوۃ صدقات اور فطرے کی شکل میں بھی الحمدللہ خدمت کرتے ہیں آج کے دن میں بالخصوص کھالوں کے ذریعے بھی ایک اچھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معمرت ہو سکتی ہے آپ کوشش کریں نہ صرف اپنے یہاں کے جانور کی خال بلکہ آپ کے رشتے داروں میں آپ کے اور جاننے والوں میں پڑوسیوں کے اندر اگر قربانی کا سلسلہ ہے ان کو آپ ذہن دیجئے ترغیب دیجئے انشاءاللہ شاء آپ کو ثواب ملے گا یہ بھی آج کے دن کا ایک کام اپنے ذمے لے لیں جیسے ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ آج کے دن ہمیں کیا کیا کرنا ہے تو بہت سارے کام کرنے یہ بھی نیکی کا کام کرنا ہے اور آج کے دن کی تو ویسی فضیلت بہت زیادہ ہے ذوالحجت الحرام کے جو یہ دن ہے بالخصوص یہ عید کے دن ہے تو اس میں تو اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر مزید کرم فرماتا اللہ ہے اللہ تو آپ نے کسی کو ترغیب دی اور اسے ترغیب دے کر جو ہے وہ آپ کی ترغیب پر کھال جمع کرا دی اس رقم سے کوئی بھی نیکی کا کام سرانجام دیا گیا آپ تصور کیجئے کہ کس قدر ثواب جاری کا سامان ہو سکتا ہے تو ہمت کیجئے کوشش کیجئے اور اگر آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں الحمد دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدر مراکز قائم میں آپ کسی بھی اسلام بھائی کے ذریعے معلومات حاصل کر سکتے ہیں ان آپ کو ویسے تو اسلام بھی نظر آ جائیں گے اور دعوت اسلامی سے وابستہ جو ہوتا ہے وہ تو بہت دور سے نظر آ جاتا ہے سبز ماما آپ دور سے پہچان لیں گے اور اس کے علاوہ بھی الحمد اسلامی کوشش کر رہے ہوتے ہیں معلومات حاصل کیجیے مدنی مراکز میں رابط کیجیے رابطے کے لیے آپ کو وقتاً فا مدنی چینل پر نمبرز بھی بلکہ ایک اور چیز مجھے یاد آئی شوبھا جاتے کے حوالے سے کہ آج کے دن چونکہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے اب با اوقات قربانی کے دوران آپ کو ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ یار کیا کریں اللہ یہ جائید ہو گیا نہ جائز یار غلطی ہوگی کیا کریں یہ تو زباح کے اندر یوں ہو گیا کھاروں کٹ گئی جانور بھاگ گیا کیا کریں چوری ہو گیا کیا کریں جانور لے کر آئے تھے وہ بیمار ہو گیا ابھی وہ بالکل قریب المرگ اب کیا کریں اب یہ شرعی معاملات بھی آپ کو درپیش ہوتے ہیں <coughs> کس سے رابطہ کریں گے اس سے آپ پوچھیں گے عید کا دن ہے عام طور پر جو دینی ادارے ہوتے ہیں وہ بھی بند ہوتے ہیں گھبرائیے نہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ دارالفتحل سنت جو ڈبل بارہ گھنٹے آپ کی خدمت جس طرح سارا سال کرتا رہا ان عید کے دنوں میں بھی آپ کے لیے الحمد میسر ہوگا آپ میں اللہ. چاہیں دن میں چاہیں کسی وقت چاہیں تو ان شاء اللہ بھی مدنی چینل کے عملے سے میں ارض کروں گا کہ اسکرین پر وہ نمبر بھی چلا دیا ہے تو اس نمبر پر آپ کال کر ان شاء اللہ فوجل سے وابستہ اس لیے بھائی آپ کی شرحی رہنمائی توحت کر دیں گے یہاں جی. جی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی, کی, کی کوشش کرنی بڑی سہولت تو یہ داود اسلامی کا ایک شعبہ ہے کہ آپ کو ان دنوں کے اندر بھی شری رہنمائی کی یقیناً حاجت پڑتی ہے ہر شخص عالم نہیں ہوتا تو اب کوئی بھی مسئلہ ہے تو کیا کریں آپ فوراً فون کریں انشاءاللہ بالکل اتھینٹک آپ کو جواب عرض کیا جائے گا تو اللہ تعالی ہم سب کو آج کا دن اچھے انداز پر اس کی رزا کے کاموں میں اچھی اچھی ریتوں کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے گزارنے کی توفیقت فرمائے ان مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے یہاں آج کے دن کے حوالے سے فیضان حدیث کا سلسلہ ہمارے پاس تیار ہے حدیث پاک کی روشنی میں آج کے دن کے حوالے سے ہم کیا احکامات ملتے ہیں ان شاء اللہ مبلک دعوت اس میں بیان کریں گے آپ یہ جی سلسلہ دیکھیے پھر انشاءاللہ شاء اللہ سلسلے کے بعد ایک مطلب پھر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے کے ناظرین آپ نے سلسلہ فیضان حدیث ملاحظہ فرمایا انشاء اللہ وجل وقتاً فوقتاً مختلف سلسلوں کو بھی آپ ملاحظہ کریں گے اسی دوران ہماری گفتگو بھی جاری رہے گی سلسلے سے پہلے بھی ہم نے آج کا دن گزارنے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی ایک اور مدنی پھول جو ہمارے اسلامی نے توجہ دلائی آپ کے گوش قرار کر دیا جائے کہ آج چونکہ گہم گہمی کا دن ہے آنے جانے کا ہم سفر بھی کرتے ہیں مصروفیت عام طور کے جو مصروفیت ہوتی ہے ہو اس سے تھوڑا بڑھ جاتی ہے اور تھوڑا ہٹکے بھی ہوتی ہے عام دنوں کے اندر ایک شیڈیول لائف ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہمیں آنا ہے جانا ہے اس نماز پڑھنی ہے فلا مسجد کے اندر نماز پڑھنی ہے عام طور پر ایسا ایک جدول بنا ہوتا ہے جن کو توفیق ہوتی ہے با جماعت نماز پڑھنے کی لیکن چونکہ اس دن بالکل مختلف جدول ہوتا ہے تو بعض اسلامی بھائی بیچارے وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے جماعت کو ترک کر دیتے ہیں اور بعض ایسے بھی نادان معذلہ کہ جو اپنی انہیں مصروفیات کی وجہ سے نماز تک کو چھوڑ بیٹھے ہیں بالخصوص میں ان اسلامی بھائیوں کو عرض کروں گا لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے اس وقت مصروفی ہوں گے قصب گوش فروش یا ان کے مصروفیت کا تہ تو اب وہ ایک مقابلے کی بھی کیفیت ہوتی ہے اور یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تما لیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے اس کے اندر اور پھر لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے بلکہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں جیسے ہمارے باب المدینہ کی اگر مثال لیں تو قصاب ابھی فارغ نہیں ہوا ہوتا کہ دوسرا اس کا منتظر ہوتا ہے تو اب ایسی کیفیت کے اندر جو اس شعبے سے واپس ہیں ان کے لیے اپنی نماز کو بتانا اپنی جماعت کا خیال رکھنا یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں تو نیت کیجیے جو بھی اس وقت مدنی چینل کے ناظرین ہیں گوش بنانے میں بھی بعض اوقات اتنا مصروف ہو جاتے ہیں گھر والوں کی طرف سے وہ بار بار میسج آ رہا ہے کہ ابھی تک نے گوش پہنچا کب بنے گا کب لگے گا کب کھائیں گے تو اب وہ اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ گوش بنانے میں گھر والے ایسے مصروف ہو جاتے ہیں انتظامات میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات نماز یا جماعت سے محروم میں جاتے ہیں اب آپ یہ جیسے نماز کی آپ میری ترغیب دلائی ہے اور اتنا نماز پڑھی بھی چاہیے مگر کسی کے ذہن میں آ تو سکتا ہے نا کہ اب خون میں لت پت ہے ذبح کیا ہے جانور اور اس کا گوشت بنایا ہے اور ظاہر کہ خون پھیلا بھی ہے کپڑوں میں شلوا کے پانچے میں آستین میں کہیں لگ گیا ہوگا تو اب یعنی کہ ظاہر ہے کہ جب سارے کام سے فارغ ہوں گے پھر نہائیں گے دھوئیں گے تو پھر نماز پڑھیں گے اس میں اب جماعت تو مطلب اب اب سارے کام سے فارغ ہو کر ہمیں نماز کی طرف نہیں جانا بلکہ نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے تو پھر یہ حضرت یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب یہ اہتمام کریں گے نا اب جا ہے کہ گوش فروش ابھی تم نے اہتمام ہی کیا ہے نا جی جی اتنے دنوں سے پہلے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے جی نا. جی تو عید کی تیاری میں جس طرح دیگر چیزوں میں مزدور رہے جانور خریدا ہم نے اس کو باندھنے کا انتظام کیا اہتمام ہے سارے صحیح ہمارے باب المدینہ میں تو چوری کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اب مزید کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ہارش کا انتظام کرتے ہیں گارڈ وغیرہ ہوتے جی ہیں جی جی تو جب سب چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں تو نماز کے لیے بھی تو اہتمام کریں اور امیر علیہ احمد برکات نے کتنی پیاری ایک بنیادی بھاتوں میں شاید فرمائے اور کتنی پیاری تریب ہے الحمدللہ رب العالمین داودی کے مدع ماحول سے وابستہ اسلامی اس پر عمل بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ وہ شاید جو گھروں میں مصروف ہوتے ہیں ان سے کہیں زیادہ مصروف ہوتے ہیں آپ کیونکہ کھالے جمع کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو گھلے تو بس گیارہ بارہ بجے زیادہ زیادہ کتنا وقت لگے گا فارغ ہو جاتے ہیں لیکن جو اس نیکی کے کام میں مصروف ہیں تو وہ تو رات گہے تک جو مصروف رہتے ہیں تو امیر علیہ سنت کی طرف یہ ترغیب ہے کہ آپ اپنے لیے نماز کے لیے ایک جوڑا الگ سے محفوظ رکھیں سبحان اللہ یہ اس باتوں کی ایک بات ہے جو ناپاک ہو گیا کپڑا اس کو پاک بھی کیا جا سکا ہے لیکن ظاہر ہے کہ پاک کرنے میں ایک تکلو تک پھر ہر جگہ پر سہولت میسر ہو نہ ہو تو امیر علیہ سنت نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ کام بھی آپ نیکی کے لیے کر رہے ہیں قربانی کر رہے ہیں تو بھی نیکی کے لیے جلدی تو جلدی جلدی باز بھی تو اولین فرائض میں سے جلدی جلدی ہے جلدی تو جو اس طرح کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک جوڑا الگ سے رکھیں نماز کا وقت ہو, سارے کام چھوڑیں آپ تبدیل کریں لباس تبدیل کریں اور وضو وغیرہ بنا کے اگر ظاہر جسم پر کہیں خون وغیرہ لگ گئے تو اس کو دھو لے طرح سے احتیاط کریں اور کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھو جو گھروں کے اندر ہے تو گھر میں کیا مسئلہ ہے اب گھر کے اندر ہوتے ہوئے بھی فقط اس وجہ سے نماز میں سستی کرنا یہ تو ویسے سمجھ میں نہیں آتا کہ گھر میں ساری سہولت موجود ہوتی ہیں مجھے لباس میں موجود ہیں آپ کو چینج کرنے کے لیے بھی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے تو نماز کا اہتمام کریں تو اہتمام کی بات ہے ذہن بننے کی بات ہے اہمیت دینے کی بات ہے انشاءاللہ جو اس طرح کرتے ہیں حضرت الاسلامی الحمد للہ آج کے دن موجود. بلکہ آج ہی نہیں کل کے دن تیسرے دن بھی مصروف رہتے ہیں اور بعض تو گودام وغیرہ پر چوتھے پانچویں دن تک مصروف رہتے ہیں جہاں پر کھالے جمع ہوتی ہیں زہرے کی اتنی ساری کھالے جمع کرنے سے تو نہیں کہ وہ فوری فوری سیل ہو جاتی ہیں گودام میں ہیں اور معمول ہے اور نماز نماز الحمد للہ ہمارا ترغیب بننے کی بات ہے باقاعدہ دیکھا ہے ایسے اسلام بھائی کہ باقاعدہ لباس ان کے پاس ہوتا ہے اس لباس کو وہ اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں اور جیسی نماز کا وقت ہوتا ہے تو نہائے کی آ ہے تو نہا لیں گے اور جو بھی صفائی حاصل کر کے صاف ستھرے کپڑوں کی نماز پڑھتے ہیں پھر وہی کام والے کا, کپڑے پہن لیتے ہیں تو ایسے والے تو ہجت ہوگی نا جب وہ ایک شخص گدام میں ہے اس کا کام یہ نہیں اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ٹرک سے جو ہے خالی لوڈ کرتا ہے ان لوڈ کرتا ہے اس کا ظاہرے کے پرابیبلٹی یہی ہے کہ اس کے کپڑے زیادہ ہوتا ہے جب اس کی جو ہے وہ جماعت سے نوازے پڑا وہاں پر ترکیب بنا رہے ہیں تو یہ تو اگر ہم دیکھیں ایک جانور ہم نے گرایا ہے اس کو دبا کر رہے ہیں تو ظاہر کتنا ہوگا ہوا اور پھر ہمیں اتنا کام بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تو ہم یہ کام دے سکتے ہیں اچھا یہاں پر آ رہا ہے فار ایگزامپل اب बाबा ایسا ہوتا ہے کہ किसी نہ مطلب راستے میں یا کسی کام پر کنارے پر بھی خون وغیرہ جو ہے وہ چونکہ ذمہ ہوتا ہے تو نکلتا ہے تو موجود ہوتا ہے اب کیا اگر جیسے جا رہے ہوں چپل ہیں یا روتی سلیپر وغیرہ اس سے اگر چھینٹیں پڑیں دو تین شپاری بھی اگر پڑ جائیں اگر کہیں پانچے پہ یا کہیں دامن میں کرتے کے رمیز کے تو کیا مطلب وہ تو ناپاک ہو گیا بھائی کم اب کیا کریں ہاں تو اس میں وہی حکم ہے جو نجاست کا حکم ہے کیونکہ نجاسم اس کا شروع ہے درم سے کم ہے تو چھڑانا جو ہے وہ سنت ہے مستحب ہے درم ہے تو عجیب ہے درم سے ہے تو فرق ہے تو درم سے اگر کم ہے تو اگرچہ نماز تو ہو جائے گی ایسی صورت کے اندر اگر نماز پڑھی لیکن پھر بھی یہ بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی چھوڑ کر ہی نماز پڑھے پاس کر ہی, ہی نماز پڑھے اگر دھرم کی مقدار ہے تب تو چھڑانا جو ہے وہ ضروری ہے اگر ایسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز جو ہے وہ دورانا پڑے گی شو تو شو یہ خیال رکھنا ہے تو اگر ایک آدھ چینتا پڑ گیا ہے تو درم سے کم ہے تو اگرچہ نماز ہو رہے گی لیکن پھر بھی اس کو بہتر یہی یہ ہے کہ چھڑا کر ہی نماز پڑھیں کہ جو لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ پیشب ہے خون ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ دھرم کی مقدار یہ ہے کہ ہتھیلی کو اگر بالکل سیدھا کریں اور اس کے اوپر پانی ڈالیں تو جتنا پانی اس کو ٹھہر جائے گا جتنے ایریے میں تو یہ دیرم کی مقدار جو وہ کہلاتی ہے تو اس کے حساب سے جو ہے اس کو ہم کریں گے تو بعد یہ کہ کوشش کریں یہاں پر امیر نے سننا جوتوں کے حوالے سے بالخصوص ایک مدنی خل رشاد فرماتے ہیں مسجد میں جو اسلام بھائی جاتے ہیں اور وضو کر کے دوبارہ جوتے جوتوں کے اندر بھی خون لگ جاتا ہے اور جوتے خون لگ گیا ناپا پھر خون خوش ہو جاتا ہے بعضوں کا جوتوں کے اندر تھوڑا وقت گزرنے کے ساتھ اب جو ہے وہ وضو کیا اب پاؤں ابھی گیلے ہی تھے اب جوتوں کے اندر پاؤں ڈالا اب وہ خون بھی اس پانی کی وجہ سے دوبارہ وہ تازہ ہوا اب وہ پھر خون کے بغیر پاؤں کو لگتے اب اگر احتیاط نہیں کریں گے تو نماز بھی خطر میں مسجد کے اندر اسی پاؤں کے سے داخل ہو گئے مسجد کی, کی آلودگی کا باستر مسئلہ تو بالخصوص جن کے ایسے جوتے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں ایسے ڈیزائن وغیرہ بنا ہوتا ہے تو اس کے اندر خون کا باقی رہ جانا اور خون کا اس کے اندر لگ جانا اور اس کا چھڑانا تھوڑا دشوار ہوتا ہے خون کا لگ جانا زیادہ اس کے اندر متوقع ہوتا ہے تو اس طرح کے جوتوں والے بالخصوص احتیاط کریں تو لہ رہا پاکی ناپاکی کا تو ہم کو حل کرنا ہے بالخصوص خالے جمع کرنے والوں کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ بلا وجہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے شرن بالوں کا یہ بھی مناظر دیکھیں کہ وہ خال جمع کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو اٹھا میں ایسی بے احتیاطی کرتے ہیں جس کی حاجت نہیں ہے اور اپنے آپ کو بالکل لتھی لیتے ہیں اور بالکل عجیب و غریب سا وہ منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے تو جس چیز کی حاجت نہیں ہاں اٹھانے میں جتنا لگ جائے جو ضروری ہے وہ تو ایک نیچرل ہے اس کے اندر کوئی کلام بھی نہیں ہے لیکن اس طرح کا انداز اختیار کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو با وجہ نجاست کے اندر ڈالنا یا نجاست کو اپنے جسم پہ یا کپڑوں پہ ڈالنا تو یہ بھی شرم جو ہے وہ درست نہیں ہے تو احتیاط بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اہتمام بھی کریں تو انشاءاللہ جب ذہن ہوگا کرنے کا تو ذہن ہوتا ہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں بڑے بڑے کام جو ہے وہ ہم کر جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہونا چاہیے سارا سال جو ہے وہ جانور کے قریب بھی نہیں جاتے جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہی اس کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو چارہ بھی کھلا رہے ہیں تو اس کو باندھ بھی رہے ہیں تو چھڑا بھی رہے ہیں تو گوشت بھی بنا رہے ہیں سارے کام بھی کر رہے ہیں تو زین بننے کی بات ہے اسی طرح اور بھی ہم اگر غور کریں گے تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمارے روٹین میں نہیں ہوتے لیکن جب اس کا موقع آتا ہے تو وہ ہم کر گزرتے ہیں تو اس کے بارے میں زین بنا ہوتا ہے تو جہاں دیگر چیزوں کے بارے میں ہمارا ذہن بنا کر ہم کام کرتے ہیں وہیں اس بات کر ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے نراستوں کا بالخصوص گھروں کے اندر گولڈ آتا ہے اچھا اب گھروں کے اندر برتنوں کا نظام اب وہ گوش فروش ہاتھ دھو رہا ہے اس پانی کا انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو, تو امیر سنت کی زیارت ہوگی اور جو ہم اس کالات پر اس وقت گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ اصاہ کے معاملات اور اس کے بعد کے معاملات امیر سنت کی زبانی بھی اللہ نے چاہا تو ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملیں گے تو ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں میری اندر سے بھی سیکھیں گے یہاں پر کچھ آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں گوشت کی تقسیم وغیرہ کے حوالے سے کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت پاکستان کے بعض علاقوں والے گوشت کی تقسیم کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہوں گے بعد ابھی اس کی تیاری کر رہے ہوں گے شاید چھوٹے جانور کا فل بیان کم لگتے ہیں اس نے ایک چیز یہ دیکھنے میں آئی کہ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ ایسا رویہ پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے غریبوں کی خیر خائی نہیں ہو پاتی وہ اسلام لگی کہ جو قربانی کرنے کی سکت نہیں رکھتے تو اب گوشت جب تقسیم کیا جاتا ہے اس میں عزیز و قریبا کو تو دیا جاتا ہے رشتہ داروں کو اب اس میں بھی گوشت کا ادلا بدلا بھی ہوتا ہے اب جس برتن میں آپ نے گوشت بھیجا اور بکرے کا بھیجا آپ نے جس کے گھر بھیجا اس نے بھی وہ گوشت وہاں ہٹایا اور اپنے پاس سے بکرے کا ہی گوشت اس میں ڈال کے آپ واپس بھیج دیا تو یہ ٹھیک ہے آپ رشتہ داری کے حوالے سے خیر خعی کریں لیکن وہ اسلامی بھائی کہ جو قربانی نہیں کر سکا اس تک بھی قربانی گوشت پہنچانے کی کوشش کریں عموماً ہوتا یہ ہے کہ گلی محلے میں جو قربانی نہیں کرتے اب جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے ان میں ہر ایک یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان کے گھر کوئی بھی بھیج دے گا ہم نہیں اگر بھیجیں گے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اب ہم لیٹ بھیج دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہو سکتا کسی نے فور بھیج دیا ہو ایسا بھی ممکن تو ہے لیکن ایسا بھی ممکن ہے کوئی نہ بھیجے اس کے گھر پر ایک اسلامی بھائی تھے کمپاؤنڈ میں ان کی رہائش تھی تو اس کمپاؤنڈ میں تقریباً محلے بھر کے جانور گائے بکرے وغیرہ باندھے جاتے تھے اب عید کا دن تھا اور ساری قربانیاں وہیں پر کی گئیں اب وہ اسلامی بھائی حسر کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ اتنی ساری قربانیاں ہو رہی ہیں اور کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت گوشت ہمارے گھر بھیج دے گا لیکن آپ یقین جانیے کہ صبح سے افسر کا وقت ہو گیا اسلامی بھائی کے گھر کسی نے ایک بھوٹے بھی نہیں بھیجی اور شاید ہر ایک یہی سوچتا رہا کہ جناب یہ تو ماشاء اللہ ان کے کافی تعلقات ہیں کہیں نہ کہیں سے آ جائے گا اس سے اپنی سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ ہر شخص ایک دو ٹا گلاس اس ہاز میں ڈالے اب جناب خارغ نے یہ سوچا کہ سب دودھ ڈالیں گے تو میں اگر ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو کیا پتہ چلے گا اب رات کو ڈالنے کا حکم لگا رات کو ڈال دیں صبح دودھ جمع نہ ہو جائے اور آپ حیران ہوں گے صبح جب ہوئی اور دیکھا گیا تو ہاس کے اندر پانی ہی پانی تھا خارغ نے یہ سوچا کہ میں اگر ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑے گا تو یہ بے ہی نہیں اگر اس مثال کو سمجھنا چاہے ہم تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے اس کے گھر کوئی دن بیچ تو آپ پہل کر دیجیے پھر دوسری بار یہ کہ گوشت ماشاءاللہ جس نے قربان کی اب اتنا ہوتا ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھا سکے گھر والے کھا سکیں اب اگر مثلا اس نے پانچ بوٹیاں کھانی ہے مثال کے طور پر اگر ان میں سے وہ تین بوٹیاں کھا لے گا یا چار کھا لے گا ان میں سے دو بوٹیاں اس غریب کے گھر بیچ دے گا تو اگر دودھ دو دو یہ سارے بھیجیں گے غریب گھر بھی کچھ نہ کچھ گوشت موجود ہوگا وہ عید کے دن کھا سکیں گے اس حالے سے ہمیں کہ ناظرین پانی نہیں ڈالیں گے نہیں دودھ ہی دودھ ہی ہی دودھ دودھ ڈالیں گے اور اگرچہ شرحان اس بات کی اجازت ہے کہ تمام کا تمام گوشت آپ رکھ لیں ناجائز نہیں ہے لیکن شریعت نے جو مستحب طریقہ ہمیں بتایا ہے اس میں غورابا کا ایک حصہ باقاعدہ بیان کیا گیا ہے جی کہ گوشت کی تین حصے کریں ایک اپنے اہل خانہ کے لیے رکھیں ایک آئزہ اقریبا کے لیے ان کے بھی حقوق ہیں ان کو دیں اور ایک حصہ جو غوربا مساکین وغیرہ کو تقسیم کریں تو سید ہی نے ہمارے اس گوشت کے اندر تین حصے جو ہے وہ مقرر فرمائیں استحبابی جی طور پر تو ان کا تو باقاعدہ ایک حصہ بیان کیا گیا جی ہے جی دیں اور جلد دیں ایک تو یہ کہ دینا اچھا دے دیں گے جب ہم کاپی فارغ ہو گئے شام کو کسی کا دیا تو وہی جیسے انہوں نے مثال ارشاد فرمائی اب بالکل ہی نہ دیا تو وہ اب ظاہر ہے کہ جو غریب بچارہ اس طرح سے اس کا وقت گزر گیا تو درہ اس کے لیے تکلیف کا معاملہ ہوگا اور اگر گیا اتنا تاخیر سے گیا کہ اس کے بچے کئی مرتبہ گوشت کا مطالبہ کر چکے تو اس پر کیا گزرے گی اس میں آزمائش یہ ہوتی ہے کہ تو سفید پوش عما جس طبقے کو کہا جاتا ہے وہ کہتے بھی نہیں کہ ہم نے قربانی نہیں کی آپ ہمارے اگر گوشت بھیج دیجیے گا کیا بھی نہیں جاتا اس طرح وہ انتظار میں ضرور ہوتے ہیں کہ شاید یہ فلاں میرا جاننے والے ہیں یہ فلاں میرا دوست ہے اس نے قربانی کی ہے کچھ نہ کچھ گوشت ہمارے یہاں بھیجیں گے اب وہ شرم کے مارے کچھ اشارہ بھی نہیں دے سکتا اچھا بعضوں کا پتا بھی نہیں ہوتا کہ فلاں نے قربانی کی ہے یا کی اس میں بھی تھوڑی اگر خیر خائی کے طور پر معلومات کر لی جائیں کہ فلاں قربانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر وہ کر رہا ہے آپ بھیجنا چاہیں تو فابیہ اگر نہ بھی بھیجنا چاہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ مرا ہو جائے گا صحیح تو میں اصل میں ان اسلامی بھائی کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جن کے گھر قربانی کو سلسلہ ہی نہیں, نہیں ہوتا اور بھیجا جائے اور شاید ان کی تعداد بلکہ غالباً زیادہ, زیادہ ہے زیادہ زیادہ جو قربانی है. نہیں کر رہے ہوتے جی اور بہت ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں اولن تو سب پہ واجب ہی نہیں ہوتی ایک تو وہ ہو گئے کہ جن پہ واجب ہی نہیں ہے تو جن پر واجب ہے ان کی تعداد سلیکٹڈ ہوئی جن پر واجب ہے وہ بھی ہنڈریڈ پرسینٹ کرتے ہو ایسا نہیں ہے جن پر واجب ہوتی بھی ہے تو ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو محروم رہتی ہے قربانی کرنے سے ویسے ہی سلیکٹڈ سے بھی سلیکٹڈ لوگ جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں تو بالخصوص چونکہ دن ہے ہی خیر کا دن ہے اور اس میں بالخصوص غربا مساکین وغیرہ کو خیال رکھنا چاہیے اور جو ہمارے اسلامیہ نے بات کی نا کہ جو سفید پوسٹ طبقہ ہوتا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یار ان کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں لیکن حالات سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے ان کا ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے جو ویسے ہی ایک پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں وہ تو شاید قربانی کرنے والوں سے زیادہ جمع کر لیتے ہیں ایک جن کا جو ہے وہ ایک طریقے کار ہوتا ہے وہ تو مطلب وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن جو یہ طبقہ ہے کہ جس نے اس کے پاس صاحب حیثیت بھی نہیں اس نے قربانی کا اہتمام بھی نہیں کیا نہ ہی کسی کو اظہار اشاعتن کنتن کہے گا بلکہ کوئی پوچھے گا بھی تو وہ اس طرح کا اظہار کرے گا کہ اس کو پتہ نہ چلے ہر ایک کے اپنا وہ معاملات ہوتے ہیں تو اس طبقے کو اس موقع پر بھی اور عام طور پر بھی یہ مہنگائی اچانک بڑھتی ہے تو اس میں بھی اس طبقے کی ایک تعداد ہے جو متاثر ہوتی ہے اور ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ چولا جلانے کو جو ہے وہ نہیں ہوتا تو ہم کی غریبوں کی خبر گیری کرنا ان کی خیر کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو آج کے دن بالخصوص ہمارے اس میں جو توجہ دلائی گوشت کی تقسیم کے آلے سے اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے دوست احباب میں آپ ضرور دوڑائیے اس وقت جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو میں ارض کرتا ہوں ایک مرتبہ تباہ غور کر لیجئے انشاءاللہ غور کریں گے آپ مطلب ریمائنڈ کیجئے کہ آپ کے آس پاس کے اندر کتنے رہتے ہیں مو لوگ ٹھیک ہے چالیس تک ہم کے اندر شمار کیا گیا ہے چالیس دائیں بائیں آگے پیچھے ٹھیک ہے نا تو چالیس چالیس گھر تک آپ کم از کم گھر دوڑا لیجیے ایک دفعہ غور کر لیجیے کہ کہاں کہاں مجھے دینا چاہیے وہاں وہاں پہنچا دیں جتنا آپ دے سکتے ہیں پھر ایک نظر تمام رشتہ داروں پر بھی دوڑا لیجیے قریبی رشتہ داروں تک تھوڑے دور رشتہ داروں تک بھی جی جہاں تک آپ مطلب غور کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا گھر کوئی نہ کوئی ایسا فرد دوستوں پر نظر دوڑا لیں دوست بعض اوقات جو ہے وہ آنکھ اوجل ہو, ہو جاتے ہیں توجہ نہیں جاتی ان کی طرف جو قریبی دو چار ہوتے ان کی طرف تو توجہ رہتی لیکن کے ملنے ملانے والے ہیں ان پر غور کر لیجئے اور آپ نے اگر قربانی کا اہتمام کیا ہوا ہے تو اپنے گوشت کی تقسیم درست بھی کیجئے اور بہتر یہ ہے کہ بر وقت بھی کیجئے وہ ہے نا ہر کمپنی جو ہے بر وقت ترسیل کا نظام ہوتا ہے بر وقت کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے اچھا اگر آپ وہ ایک کچھ عرصہ پہلے ایک مطلب قدرتی آفت سے آزمائش سے جو ہے پڑا اس کی بھی ایک اچھے خاصے جو فلڈ افیکٹ ہیں جو سیلاب زدگان ہیں ان کی بھی ایک تعداد ہے اور جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ تعداد جو قربانی نہ کرنے والوں کی وہ جن پہ واجب نہیں ہوتی وہ زیادہ ہوتی ہے جرنیلی عام طور پر اور جن پر واجب ہوتی ہے ان کی تعداد کم ہوتی ہے تو اب تو یہ تب میرے میں اس میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہوگا کیونکہ جو سیلاب زدگان کی ویسے کئی لوگوں کی پوری پوری پونجیاں جو ہے جس میں وہ بہ گئی وہ لوگ جنہوں نے پچھلے سال سلاب جی زدگان میں جی سے کئی کئی جانور قربان کیے ایک تعداد ہوگی حیثیت ہے ماشاء اللہ کرتے تھے اور آج اس قدرتی آزمائش کی وجہ سے وہ بےچارے قربان نہیں کر پا رہے تو ان کے یہاں اب بچوں کو بندہ کیا سمجھائے زیادہ تر بڑے بھی زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں یعنی ظاہر کہ وہ بھی انسان ہیں اور احساسات جذبات بڑوں کے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی حالات کو سمجھ کے کمپرومائز کرنا جانتے ہیں لیکن جن کے بچوں کا سلسلہ ہوتا ہے اب چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں اب وہ سوال کرتے ہوں گے کہ پچھلے سال تو ہم نے یہ جانور جبہ کیا رہا اس مرتبہ کیا ہے تو اب وہ سمجھاتے سمجھاتے جیسے بھی اس نے وقت بلارا ہوگا اب جب ہر طرف جو ہے وہ بش کی خوشبو جب وہ مہکی ہوگی آنے جانے کا سلسلہ ہوگا بچے سوال کرتے ہوں گے تو مدنی چلنے کے ناظرین آپ ذرا غور کریں آپ خود تصور کریں کہ وہ بیچارے کیسے آزمائش ہوں گے تو سیلاب زدگان کی آپ کو بہتاہ بہت اچھی توجہ دلائی تو جن کے لیے ممکن ہے تاکہ جو پہنچا سکتے ہیں اس کے اطراف کے لوگ ہیں قرب و جواہر کے لوگ ہیں بالخصوص سیلاب زدگان کے حوالے سے بھی آپ توجہ میں رکھیں اور وہاں تو پہنچانا ہی چاہیے کہ ظاہر ہے زیادہ وہاں پر اتنی جلدی حالات بہت اچھے ہونے کی توقع نہیں ہے بتا رہے اس طرح کی کوئی خبریں بھی نہیں ہیں کہ وہ جو اسٹریٹ تھے سارے جو ہے وہ بشاش ہیں سارے کے جو مسائل دور یہ نالج بھی ایسی ہے نا کہ اس کی ڈیولپ ہوتے ہوتے بھی یہ ٹائم لگے گا یا مسند احمد کی کہ حدیث سے بات یاد آ رہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو یا اپنے لیے پسند اگر ہم جو قربانی کر رہے ہیں مثلاً وہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا کیا جید. میں یہ توقع کر رہا ہوتا کہ کوئی نہ کوئی گوشت میرے گھر بھیجے گا یا کوئی نہ کوئی میری طرف عید کے دن توجہ کرے گا تو یقیناً فوری طور پہ ہمارا یہ ذہن بن جائے گا کہ مجھے اس کی آج مدد کرنی چاہیے آج اس کی سیرکائی کرنی چاہیے بقا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف گوشت لینے کے لیے کسی کا بچہ آیا کوئی بھی آتا ہے تو ہر ایک کو جو ہے وہ تو وہ سمندھ کے دھتکار دیا جاتا ہے جیسے ڈان دیا جاتا ہے اور اسے جھلک دیا جاتا ہے حقوق القیبات کے معاملات بھی ہوتے ہیں تو اس میں رحم دی ہونی چاہیے خاص طور پہ تو اگر آپ نہیں دے سکتے یہ واقعی آپ نہیں دے سکتے تو جھڑکنے کی تو شرط نہیں ہے آپ نے بجا شرط فرمایا کہ اگر آپ مدد نہیں کرنا چاہ رہے بالفرض آپ دے بھی سکتے ہیں پھر بھی مدد نہیں کرنا چاہتے آپ کو منع ہی کرنا ہے تو آپ سائل کو اچھے انداز پر منع کیجیے جھڑکنے کی تو وہاں پر اجازت نہیں ہے دل آزاری اور بہت سارے پہلو ہیں بلکہ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت قربان جائیں ان غریبوں کے غم خر یہ کہ آپ کے فتح جات کے اندر جو غریبوں کے حوالے سے جو کلام موجود ہے وہ پڑھنے اور سننے کے لائق کیسی اور خب وسیعت نامے کے اندر جو آپ نے جو تحریر فرمایا کہ وہ اس ثواب کے حوالے سے اور پھر آداب بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے کہ کتنے آسان انداز پر کس طرح سے ان کی خدمت کی جائے کس طرح کے کھانے کھلائے جائیں خود اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا انداز ایسا ہوا کرتا تھا دینی طلباء بالخصوص دینی طلباء کے حوالے سے بعض مواقع پر آپ کے ذرے کے اندر چونکہ دنیا بھر کے طلبہ آتے تھے پڑھتے تھے تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ تم کیا پسند کرو گے تو کوئی بنگال کے ہے تو کوئی مثال ہے پاکستان کے تھے تو کوئی پنجاب کے تھے تو کوئی کسی اور علاقے بہار کے تھے اب ہر علاقے کی جو ہے وہ غذائی اشیاء جو پسند کی جاتی مختلف ہوتی ہیں ایک علاقائی رواج ہوتا ہے ڈشیں ہوتی ہیں تو امام علیہ سنت حضرت رحمۃ اللہ تعالی طلبا سے پوچھا کرتے تھے کہ بتا کیا پسند کرو گے وہ بہاری طالب علم کہتا ہے کہ میں فلاں ڈش پسند کروں گا پنجاب کے طلبا بنگال کے طلبا کچھ کہتے شہر کے لوگ شہر کے جو شہری طلبا ہوتے ہیں وہ اور کہتے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پسند کی ڈش بنواتے ان کو عطا فرماتے حضرت ابراہیم جیلانی رضی اللہ عنہ جو یہ اعلی کے پوتے ہیں حضرت حامد حضرت حامد رضا خان رب اللہ تعالیٰ صاحبزاد ان کی پیدائش پر بھی اعلیٰ حضرت نے اسی قسم کا معاملہ کیا تھا مولانا ظفر الدین بہاری رحمتہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے کہ جیسے وہ بہار کے تھے اب یہاں مچھلی اور چاول جو ہے وہ بنگال کہتے ہیں کہ بنگال کے اور ہم لوگوں نے کہا کہ ہمیں مچھلی اور چاول چاہیے تو کہا عمدہ قسم کی پلا مچھلی وہ منگوائی کثیر تعداد میں کسی نے مطلب پھر نہیں کہا کہ پنجاب کی جو طلبا جو سرحد وغیرہ کی جو تھے پختون کی طرف کے تو یہاں کے جو مطلب طلباء ہیں انہوں نے جو ہے گوشت اور تندوری روٹی گرم گرم گرم تندوری روٹیاں کسی کی میں بھنا ہوا گوشت بھنا گیا اور وغیرہ وغیرہ اور یہ وہ مطلب بزے ہیں اب حضرت سے نسبت سبحان اللہ کیسی کہ فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا میری زبان ہوگا میرا یہ پوتا میری زبان ہوگا جی ہاں اس کے متعلق فرمایا اور مولانا زفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یعنی کچھ خاص طلبہ ایسے بھی تھے طلباء پر شفقت کی بات آئی کہ جن کے لیے حضرت نے اس موقع پر جوڑے سلوائے تھے اور کام میں بھی بہت ہی نہیں کہ ان کو ایک نا تھا اس بات پر نسبت پر کہ الحمد میں بھی ان خاص طلبہ میں شامل تھا کہ جس کو اعلیٰ طرف دل میں جوڑا جو ہے وہ سلوا کر دیا تھا سلوا کر دیا تھا سلوا کر دیا طالب علم ہے اس کو کپڑا دے دیا وہ سلائی بےچارا ڈھونڈتا رہے گا تو یہ بھی سٹیپس ہیں نا کہ کہاہی کی ایک تو آپ نے کھلا دیا ٹھیک ہے کھلا دیا یہ بھی رائے خدا میں کھلانا ہے ثواب ہے اس کا پھر یہ کہ آپ نے اچھا کھلایا یہ ایک درجہ اور بڑھ گیا اس پر مزید یہ کہ ہر ایک پسند کا کھیل اللہ اور پھر دینی طالب علم کو کھلایا جو رائے خدا کا مسافر ہے رائے خدا ازا وجل میں وہ نکلا ہوا طالب علم کے لیے ہے تو دینی طلبا کو علماء کی خدمت جو معزم دینی ہوتے ہیں ان کی خدمت میں مزید بڑھ جاتا ہے بلکہ وہ روایت بھی ہے نا تیرا کھانا پرہیزگار کھائیں تو یہ تو اب وہ ہے نا علم جتنا علم جس کے پاس زیادہ ہوگا اب وہ کھانا ہی کھلانا ہے تو اب اس اندر وہ مزید اچھی اچھی نیتیں اور مجھے کہاں پر زیادہ ثواب مل سکتا ہے کس کو میں کھلا ہوں اب ایک کو کھانا کھلایا اس کا کام جو ہے وہ چوری ڈگی کرنا ہے اب اس سے قوت حاصل کر کے کیا کرے گا میں یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کو کھلانا گناہ ہو جائے گا جو بھی اس کا وہ ہے لیکن فرق ہے نا اب ایک کو کھلایا کہ جو بدماش ہے ایک کو کھلایا جو عالم دین ہے دونوں میں کتنا ڈفرنس ہے وہ قوت حاصل کرے گا آپ کی غذا جو قوا حاضر ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے گا کوئی تحریر کرے گا کوئی اور کام کرے گا تو ان معاملات پر جو ہے وہ ہمیں غور کرنا چاہیے لیکن ہم ہے رشتہ داری ہے غریب رشتہ دار ہیں چاہے داروں میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں کوئی امیر ہیں کچھ غریب ہیں اب غریب کو تھوڑا زیادہ چلا جائے گا تو آج بھی کھا لے گا پھر کچھ بچا کے رکھ لے گا تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان اللہ جتنا زیادہ ہم غور کریں گے تو ہمارا یہ دینا جتنی خوش دلی زیادہ ہوگی جتنا اخلاق زیادہ ہوگا جتنا انداز زیادہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ہمیں سبب ملے گا غریبوں کی غیر غیرقائی احکائی اور امام عالیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہمدردی طلبہ کے ساتھ تو عاشق اعلی حضرت امیر سنت کی بات مجھے یہاں پہ شیئر کرنی کہ انگریز میں فرماتے ہیں کہ مجھے لوگ تحفے میں بھی قیمتی سے قیمتی کپڑے دے جاتے ہیں اور میں پہن بھی سکتا ہوں لیکن میں صرف قیمتی کپڑوں کے بجائے سادہ کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ اگر میں قیمتی کپڑے پہنوں گا تو میرے محبت میں اسلامی بھائی ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح کے کپڑے پہننے کی کوشش کریں گے اب جو امیر اسلامی بھائی ہوں گے وہ تو کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے میں غریب اسلامی بھائی کیا کریں کیسے کرے گا میں کام کی وجہ سے سادہ لباس پہنتا ہوں تاکہ وہ بھی اس کی بھی کر سکے غریبوں کے حوالے سے خیال آشق حضرت امیر سنت بھی رکھتے ان شاء اللہ آنے والے سبحان اللہ امیر سنت کا آپ نے تذکرہ کیا غریبوں کے غمخوار ہیں انشاءاللہ شاء کچھ ہی دیر میں مدنی چینل کے ناظرین امیر علیہ سنت دامد برکاتم العالیہ کے ہم براہ راست جو ہے وہ جلوے دیکھیں گے اور آج کے دن امیر علیہ سنت کے جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ مصروفیات میں سے جتنا ممب ہوگا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ براہ رات وہ مناظر آپ کو دکھائے جائیں تاکہ آپ بھی اپنے عید کو مزید اچھے انداز پر آپ جو ہے وہ منانے میں کامیاب ہوں پھر امیر السنت دامد برکاتم العالیہ کی جو خصوصیات میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ آپ ماہر نباز ہیں معاشرے کی جو ہے وہ نبز جانتے ہیں اور کہاں پر کیا بیماری کس انداز پر پائی جا رہی ہے آپ وہ بیان فرماتے ہیں عمومی طور پر مسائل کا بیان رہتا ہے تبادلہ رہتا ہے وہ بھی ہم سیکھیں گے اور بالخصوص امیر اہل سنت دامت برکاتہم ہوں لاڈا آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حساس ہوں اور میں وہ وہ چیزیں بھی دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں سینس کرتا ہوں کہ جو عام لوگ سینس نہیں کر پاتے واقعی جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملات بھی خاصی ہوتے ہیں تو وہ غلطیاں جو قربانی کے دوران قربانی کے دن میں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں غفلت کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے تو امیر سنت دامت برکاتم الریا ان کو بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جیسے ابھی خون کی بات چلی تو وہ جوتے والی بات تو اب یہ غور کریں کہ اس کی طرف ہماری عام طور پہ توجہ نہیں ہوتے کہ جوتے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ پاؤں کا ناپاک ہونا اور پھر مسجد میں چلے جانا مسجد کے فرش کا آلودہ ہو جانا تو یہ بھی امیر سنت ہی کی طرف سے ملا ہوا مدنی پھول ہے اسی طرح جانور کو گرانے میں جانور کو زبح کرنے میں جانور کی کھال اتارنے میں جو گوش فروش اس کو ضابق جو ہوتا ہے ذبح کرنے والا کہاں کہاں کیا کیا کوتا کرتا ہے اور پھر امیر السنت دامد برکاتوں ملالی ایک پریکٹیکل شخصیت ہے کہ آپ خالی بیان ہی نہیں کرتے بلکہ کر کے بھی دکھاتے ہیں ان دنوں کے اندر آپ نے مدنی چینل پر مختلف اس طرح کے اقتباسات بھی دیکھے ہوں گے امیر علیہ سنت عملی طور پر جانور کے حوالے سے نشاندہی فرما رہے ہوتے ہیں آئیے پیغام ملا ہے کہ امیر علیہ سنت دامن برکات حمال علیہ کے جلوے جو ہے وہ میسر ہونے والے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سلو عل الحبیب الحمد اللہ الرجیم بسم اللہ عصمۂ تسلل ربك وانحر إلا شانئكه بل أبتر صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ رسول حبیب اللہ محبت میں اپنی نہ نپ میں اپنا پتا الہی محبت میں اپنی گمایا نپ میں اپنا پتا الہی رہو مست قد میں تری ولام رہو مستب میں تری ولا پلا چا ایسا پلا یا علاحی پلا جام ایسا پلا یا علاحی رہو ماں سو خود میں تیری ولا خود میں تیری ولا میں پلا جلا پلا جام ایسا, پلایا پلا جام ایسا, پلایا پلا جام ایسا پلایا میں بے نا باتو سے بچ کر پاتو سے بچی کر پاتو بچ کر ہمیشہ کرو تیر ہم تو یا الہی کرو تیر ہم یا الہی تو اپنی بلایت کی خیرات دے, دے میرے اللہ تب بھی بلات کی خیرات دے, دے میرے غاف کا ستایا علا میرے واس کا علاحی کناہ مراد جا کناہ کے ہمارا دینی جاؤں پے مرشدی دے شفا یا علاحی پے مرشدی دے شفا یا کنا ہومر توڑ میرا حشر میں ہو گا کیا یا علاحی میرا حشر میں ہو گا کیا یا علاحی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو ترا ہری امن ہو ہر امن مل پتم ترے سیتے ہو کر لاس ایسا عطا علاحی کر لا ایسا تاجا الہی مسلم اتا پے اتا امبال پر نا الحبيب صلى الله تعالى محمد توب الى الله استغفر صلوا على الحبيب صلى الله تعالى واله محمد میرے مدريچ چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ہماری خوش قسمتی ہے کہ اج ہم 3 امیرے علیہ سنت کے ساتھ مدنی چینل پر منا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے اور مدنی چینل کی برکر سے بھی مالا مال فرمائے ابھی کل کی بات ہے وہ مزدلفہ میں اجرمات یا عرفات سے ہو کر یہ مزدلفہ پہنچے تو امیر سنت سے فجر کی نماز ہم نے فیضان مدین میں کل ادا کی ایام تشریف کا آغاز ہی تھا اس سے فجر کی نماز کل تو فیضان مدینہ میں جماعت کے نماز کے بعد الحمد دعا وغیرہ ہوئی اور اس کے بعد مضدفہ میں اسلامی بھائیوں جو وہاں جہاں تھے بازاریہ فون امیر سنت سے انہوں نے بات کی دعائیں وغیرہ لیں اس وقت کافی رقت انگیز مناظر تھے چند ہم اسلامی بھائی تھے فیضان مدینہ میں اور وہاں مضدہ کے میدان میں کافی سارے اسلامی بھائی جماعت ذمہ داران ذمے کے شورا کا قافلہ تھے تو یہ سارے جماعت اور امیل سنت فون پر بات ہو رہی تھی اس میں کافی سارے امیل سنت مدنی پھول بھی انہیں دیے کے کیلی بھی کہتے رہے اس دوران ایک بڑی عمدہ بات امیر سنت نے یہ بھی فرمائی کہ ان کو مطلب ترغیب دے رہے تھے امیر سنت کے جس طرح عرفات کے میدان میں لوگ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور بڑا مطلب اس میں ایک انداز ہوتا ہے دعا کا وز میں وہ انداز نہیں ہوتا پھر اس قیمت امیر سنت نے وضاحت کی وہاں اللہ تعالیٰ اب گناہ معاف فرماتا ہے تو وہ حقوق اللہ کی معافی ہے عرفات کے میدان میں یا حقوق عباد کی معافی کا وعدہ ہے اس طرح کے امیر سنت چند مدنی پور عطا کیے تھے تو میں کل ہی یہ ذہن بنا چکا تھا کہ اللہ نے چاہا اور ہمیں اگر یہ عید کا دن نصیب ہوا اور مدنی چندن پر امیر سنت کی اس طرح مطلب کہ ہمارے ایسا براہ راست سلسلہ رہا تو میں امیر سنت سے عرض کروں گا کہ چونکہ آپ نے وہاں چند اسلامی بھائیوں کو یہ مدنی پھول دیے تھے مظلیفہ میں اور بڑے قیمتی اور اہم ترین مدنی پھول تھے اور امید ہے کہ اس وقت ہمیں شاید مکہ مکرمہ میں یا مینا میں یا دیگر اس طرح کے مقامات پر بھی شاید ہو سکتا ہے مدنی چل پر اسلامی بھائی دیکھ رہے ہوں تو وہ جو کل آپ نے نے جو مدنی پھول ادا کہتے تھے کہ عرفات کے میدان میں وہ جذبہ جو دعا کا ہوتا وہ وہ مضطلیفہ میں نہیں پایا جاتا آخر اس کی وجوہات کیا ہیں ابھی تو عرفات میں دعا کے غروب آفتاب کے بعد یہ مصلیفہ کی طرف چلے ہیں اس کی کیا اصل توجہ نہیں ہے یا اس طرف کیا کہا جائے گا اس کو الحمدللہ رب و سید اما باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، و رسول اللہ، علیک نبی اللہ و یا نور اللہ حج کے دو رکن جن میں ایک تو وہی میدان عرفات کی حاضری وقوف عرفہ دوسرا وہ تباف زیارہ توا پھر زیارت بھی بولتے ہیں تو وہاں پہ افاظہ بھی بولتے ہیں اس کو مصطلفہ کا مقوف جو ہے یہ واجب ہے رکن نہیں ہے اور اس کا وقت رات جو ہے دسویں شب وہ تو حاجیوں کو وہاں گزارنا سننا تو موقع تھا مضطلفہ میں اور مغرب و عشا عشا کے وقت میں پڑھنی ہوتی ہے وہاں نہ کہ بنیت قضا بلکہ بنیت ادا وہ پڑھیں گے اور رات للت القدر سے بھی علماء کے نزدیک افضل ہے للت القدر سے افضل رات جو. اب جب صبح صادق ہوتی ہے تو صبح صادق سے لے کے طلوع آسام تک مضطلفا کے وقوف کا وقت ہوتا ہے کہ واجب ہے کہ ایک لمحہ کی جب اس, اس میں کسی نے وقوف کیا تو وقوف صحیح ہو گیا مثال کے طور پر وہیں فجر کی نماز پڑھی مضطلفہ میں تو اس کا وقوف گیا فجر کے وقت میں جب کے پڑھی وہاں سے گزرات اب بھی وقوف اس کا ہو گیا تو میدان عرفات میں جو دعا مانگی جاتی ہے یقیناً وہ بھی قبولیت کا ہی وقت ہے لیکن اس کی عام طور پر تشہیر زیادہ ہے اور مزدل فارم میں بھی قبولیت کا ہے اس کی تشہیر نہیں ہے دوسرا یہ کہ میدان عرفات میں جو خیمے ہوتے ہیں اب مکہ مکرمہ سے نکل کر یہ ہی آتے ہیں خود تو مکہ مکرمہ میں ایئر کنڈیشنڈ مکانات ہوتے ہیں اور میدان عرفات میں خیموں میں ایئر کنڈیشنڈ خیمے نہیں ہوتے جہاں تک وہ ارافات میں اے سی نہیں ہے اے سی کا سلسلہ ابھی تک تو نہیں ہے پھر وہ زہر کے بعد وکوف ارافا کا شروع ہوتا ہے اور کھلے آسمان تلے دعا مانگنی ہوتی ہے اور چھتری بھی نہ رکھے تو اچھا منور ہے تو اس کی حرج نہیں ہے اور وہ کھڑے کھڑے دعا مانگی جاتی ہے اس کی اپنے مدنی پھول ہے اور آداب ہے اب وہاں دعا مانگ کر اور پھر اے سی سے نکل کر دھوپ میں آئے سارے دن کی تھکن اور ہجوم بھیڑ بھاڑ اب یہ پلٹتے تھکے ہارے غروب آفتاب کے بعد تو نہ وہ غذا اپنے مطلب کی ملی ہوتی ہے وہاں غذا کا بھی کوئی ایسا وہ انتظام نہیں ہوتا جو گھروں میں ہوتا ہے نہ وہ ہنڈیا اور چولہا ان کے ساتھ ہوتا ہے نہ اس اجازت صرف چولہے دیکھنے کی تو مینا شریف میں بھی اجازت نہیں ہے لیکن مینا شریف میں کھانے کی سہولت ہوتی ہے کی طرح وہ خرید کر آدمی کھا سکتا ہے وہاں اتنی سہولت نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں معلم کچھ نہ کچھ دیتا ہے لیکن وہ جو چیز دیتا ہے وہ اپنے ہر ایک کی طبیعت کی نہیں ہوتی تو یوں ہر طرح سے وہ تھک جاتا ہے اچھا اب معاملہ یہاں میدان حرفت میں حقوق اللہ معاف کی ترکیب معافی کی لیکن نمازیں معاف نہیں ہوتی وہ قضا ہوا ہے تو جیسے اس کی توبہ کر لے تو قضا کا گنا معاف ہوگا لیکن وہ جو ذمے نمازیں وہ اس کو ادا کرنی, کرنی ہے یہ مثال دی آپ کو اب میں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے اور حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق الباد یعنی بندوں کے حقوق, حقوق کا معاملہ سخت رکھا گیا ہے اگرچہ اللہ تعالی کے حقوق سب کے حقوق سے بکر ہے عظیم ہیں بندے بھی ویسے حقوق العباد بھی یہاں تک کلو ہے تو بندے بھی اللہ کے اور حقوق بھی اللہ کے لیکن معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ وہ اس کی مشیت ہے کہ اس کو سخت رکھا اس کا معاملہ اس کو یوں سمجھے کہ گنا کے تین دفتر ہیں حدیث پاک میں مضمون ہے ایک گنا کا دفتر کفر کا اس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں بخشے گا اس کی معافی کی صورت ہی نہیں جو کفر پر مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ہم اللہ سے ایمان کی بھیک مانگتے ہیں اور کفر سے پناہ طلب کرتے ہیں ایمان کی سلامتی کی خیرات چاہتے ہیں اچھا دوسرا دفتر حقوق اللہ اللہ کے حقوق تو حدیث, حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نظر بھی نہیں فرمائے گا یعنی وہ اپنی رحمت ہے اس پر بہت کرم فرمائے گا جس کو چاہے گا معاف کرے گا اچھا تیسرا دفتر حقوق عباد بندوں کے حقوق کا اس میں اللہ تعالی وہ مضمون ندی شریف ہے کہ کچھ اس میں سے بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑے گا اس طرح کے وہ یہ معاملات جو ہیں یہ حقوق عبادت کے معاملات اللہ تعالی نے بندوں کے سپرد کر دی ہے کہ بڑے ہی بندے کو معاف رہے اللہ معاف اس کا نہیں کرے گا یہ بھی کہ معاذ اللہ وہ قادر نہیں ہے کہ بندے بھی اس کے حقوق بھی استے لیکن اس نے یہ اپنے طور پر یہ اصول اپنے کرم سے اپنی مشیت سے یہ شاعر فرمایا اب ان مانو کر حقوق اللہ سے حقوق الباد کا معاملہ زیادہ سخت ہے اچھا حقوق اللہ کی دعائیں خوب مانگی بے شک ہم ہاں حقوق الباد بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو وہاں بھی معافی دے گا وہ اس کے لیے کوئی مطلب ہے نہیں کہ وہ کسی کا پابند ہوئے نہیں یہ ذہن و سوال وبا ابھا تھا کہ ایسے کہ وہ ہم نے کتابوں میں بعض روایتیں وغیرہ جو دیکھی پڑھی کہ عرفات کے میدان کی جو فضیلت کی ہوئی حاجی کے لیے کہ وہ ایسا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو جیسے ان کے گناہ معاف ہو گئے لیکن یہاں پر یہ ایک وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہاں پر حقوق اللہ جیسے ہو ہوا وہاں حقوق لئے بعض معاف ہوں گے یہ خصوصی فضیلت اسپیشلٹی یہاں جو یہ جو بیان ہوا کہ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو ایسا ہو گیا تو اس کے وہ حقوق الباد جو تھے وہ ابھی مطلب کہ وہ جو معافی کا جو معاملہ ہے اس کو مضطلفہ تک اٹھا رکھا گیا ہے ایسا مطلب اچھا اس میں بھی پھر سوتے ہیں یہ نہیں کہ آپ لاکھوں روپئے ہڑپ کر گئے کسی کے بندے کا حق تھا اب آپ معافی مانگ لیں اور اب اس کو بندیں کہ میں نے مصطلفہ میں دعا کر لیے اب میں پیسے نہیں دوں جو معاف ہوں ایسا نہیں اس کو پیسے تو ادا کرنے پڑیں گے یہ شہید کو بھی قرضہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے شہید کو بھی دینا پڑے گا تو بارہ یہ کہ حکم الباد معاف کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تبارہ و تعالی بندوں میں سلہ کروا دے گا مثلا یہ صورت ہوگی کہ جس بندے سے جس کے حق طلف کی اور مر گیا کے کی قرضہ تھا یا جو کچھ بھی تھا اس حالت میں وہ مر گیا ادا کرنے کی نیت تھی کھا جانے کی نیت نہیں یا جو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیحت پر ہے تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تو اپنے کرم سے ان کی اس طرح سلاح کروائے گا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا کہ یہ میرے بھائی نے میرے حق تلاے تھے مثلا اس نے مجھے مارا تھا مجھے گورا تھا مجھے گوسا مارا تھا کہ میرے پیسے کھا گیا تھا یا میرے مکان پر قابل ہو گیا تھا وغیرہ جو بھی حقوق مجھے قتل کر دیا تھا تو کوئی بھی یعنی کیا وہ فریاد کرے گا یا اللہ مجھے میرا حق چلیے اتنے میں جنت کا ایک عالی چاند مرحل ظاہر ہوگا تعجب سے اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور حرض کرے گا ہاں یا اللہ یہ کس کا ہے ارشاد ہوگا جو خرید لے اس کا یا اللہ ادھر کون خرید سکتا ہے قیامت میں نفسی نفسی کے عالم یا تو تو ارشاد ہوگا تو خرید سکتا ہے مطلب میں خرید سکتا میرے پاس کیا ہے ارشاد ہوگا کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے تو یہ ماحول تجھے مل سکا تو وہ عرض کرے گا یا میں نے معاف کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش پر آئے گی گا کہ اپنے اسی بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اسے بھی لیتا جا ساتھ میں. سبحان اللہ. تو معافی کی یوں صورتیں ہوں گی قیامت کے دن سلحا کروائے گا اور بھی اس زند میں روایات میری احادی سے مبارکباد میں مبارک ہے کہ یہ بہت اہم اور نازک محلہ ہوتا ہے تھکن ہوتی ہے اچھا پھر وہ رات کی بھی تھکن ہوتی ہے اب بہت سارے سائن بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیدل چل کر آتے ہیں پیدل میں سواد ضرور ہے لیکن اکثریت اتنی تھکن سے چور کہ ان کی تھکن بھی تھکن سے نڈال ہو چکی ہوتی ہے وہ ایک طرح تو مینا سے بھی رفت پیدا لاتی ہے لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا ابھی وہ نیا جوش ہوتا ہے آہستہ آہستہ کتن میں بڑھوتری آتی ہے وہ جب مینار جاتے ہیں مکیہ شریف سے اس میں تو جوش دیکھنے والا ہوتا ہے شروع میں جوش دیکھنے والا ہوتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ پھر کیونکہ اب یہاں کی مسجد میں بھی جانا ہے تو اسکوٹر پر کیک لگائی ہمارے شہر کا تو ماحول اس طرح کا اسکوٹر میں اگر دور ہے مسجد اور کار ہے تو کار میں جائیں گے جمعہ پڑنے کے لیے کار میں چلے جائیں گے تو چلنے کا ہمارا سسٹم نہیں ہے دیہاتوں میں ابھی ہوتا چلنے کا یہاں ہمارے شہروں میں چلنے کا رواج بہت کم ہے جن کے پاس پیسہ ہے نا وہ چلتا نہیں ہے اور زیادہ تر دلوں کے افراد بھی انہی لوگوں کو ہوتے ہیں کہ چھٹے نہیں ہیں حرکت نہیں کرتے اب بے حرکت ہی کا تو حالت ہی ہو گئی ہے کہ اگر پکا بھی چلانا ہے تو اپنے ہاتھ میں وہ ریموٹ ریموٹ کنٹرولر ریموٹر دے دیں اور اس کو دبا دیں بنگا گیا سویچ آن ہو گیا اے سی چل گیا ٹی وی آن ہو گیا ٹوکٹر تو یہ کہ تھوڑا بہت سوئچ آن کرنے کے چلنا پھر اٹھ کر اپنی جگہ پر آنا اس سے تھوڑے ٹائم کے بعد روبوٹ پر آ جائیں گے نا ہم لوگ روبوٹ روبوٹ پر آ جائیں گے ہر ایک کام ہمارا روبوٹ کرتا رہے گا ہم لوگ بیٹھے ہاں تو یہ پہنچا بھی جائے گا قبرستان روبوٹ سے کو تو انگلوں سے پتا نہیں کہاں کا اس کی رگوں کو یعنی کہ وروش ملتی تھی وہ بھی اب آنے لگی ہے خیر ہمارا یہ موضوع فی الحال نہیں تھا اب اگر میں ارض کر رہا بابا کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ مین سے عرفات جو پہنچے ان کو جوش ہے اب وہ مستلفہ پہنچتے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھا ہے کہ جو مستلفا پھر جو مین جانا ہے نا وہ شیطان کو جو کنکڑیاں مارنی ہے ایسا جوش ہوتا ہے ایسا جوش ہوتا ہے کہ شیطان آج بس ختم کر جانا تھا تو یہ اس پر آ رہا تھا اچھا اس کے بعد آ رہا تھا تو وہ مضطلفہ ہے کیونکہ حقوق عباداف ہوتے ہیں تو اور اچھا شیطان تو وہاں بند ہوتا نہیں ہے اچھا وہ ہے بھی ہڈ حرم میں مزدلفہ حرم میں ایک کی لاکھ ہے تو شیطان ہرگز نہیں چاہے گا کہ یہ دعائیں مانگے بندوں کے حقوق سے ان کی کوئی فرازت ہو تو وہاں تھکن عرفات جب جاتے ہیں تو تھکن آتے ٹھیک ہے نا پھر یہ واپس آتے ہیں مزدلفہ میں مصطلفہ میں خیمے نہیں ہوتے سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا میں نے بے شمار حاجیوں کو دیکھا ہے بےچاروں کو جو مستلفا کے باہر پڑے ہوتے ہیں پھر آپ وہ سمجھتے ہیں یہاں بھیڑ کم ہے تو یار وہ آسانی ہو جائے گی حالانکہ کافی چلنے کے بعد وہ مستلفہ بگن کا وہ بورڈ آتا ہے بدایا. بدایا. بدایا عربی میں لکھا ہوتا ہے مستلفہ بدایا لیکن وہ اس کا مالات نہیں ہوتی نا بےچاروں تو وہ غریب وہ باہر پڑے ہوتے وہ رات وہاں گزارتے ہیں اب وہ صبح فجر پڑھ کے چلتے ہوں گے جب لوگوں کا ریلہ چل بڑھتا ہوگا سمجھتے اب جگہ ہو جائے گی تو یہ چلتے ہوں. تو اب اگر یہ فجر اور تنوع آفتاب کے درمیان ایک لمحے کے لیے بھی مضلفہ سے گزر گئے تو ان کا وقوف صحیح ہو جائے گا اگر بالکل نہیں گزریں گے اور کوئی عذر شرح نہیں تھا ان کے پاس تو پھر ان کو دم واجیب ہوگا جو کرم کاجی ہوگا اس کو دو دم واجیب ہوں گے کہ ایک خطہ پر کی دو کفارے تو اب یہ کہ چونکہ وہ سجکا پڑتا نہیں بیچروں کو اور نہ کھیمے نہ کے نہ پانی کا کوئی صحیح نظام استنجا خانوں پر لائنیں بھی اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ جب جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ یہ نظر آئے گا لیکن اتنی تکلیفوں کے باوجود وہ جو جاتے ہیں ہر سال پہنچتے ہیں جی نہیں بھرتا الحمدللہ اللہ ہمیں بھی نصیب کر آمین آمین. تو وہاں دعا کی ہمت نہیں رہتی رات ویسے بھی لوگ سوتے ہیں نا عام پہ وہ تھکن تھکن تھکن تھکن اور پھر تو وہ لمبے پڑے ہوتے ہیں بیچارے چلو سرت بھی ہوتی ہے لمبے پڑے ہوتے ہیں مرضی کا رات کا جو ہے وہ ڈنر تو وہاں کون کو انڈا آملیٹ دے گا کون مسکا بند دے گا بیچاروں کو کون یہاں پراٹھے اور ان کو پیزا دے گا تو یہ بیچارے وہ جو ہاتھ میں آیا پھر وہ کھائے ہوتے ہیں اچھا کھانا پکان کر بیچتے لوگ تو بیچنے والے بھی بعض تڈا نہ تجربہ کار ہوتے ہیں تو وہ نمک بھی نہیں ڈالتے ہیں تو وہ مرچے بھی تو جیسا تیسا یا نمک زیادہ ڈال دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں ڈالنا پتہ نہیں وہ طرح طرح کے وہ کھانے لوگ پھینکے چلے جاتے ہیں پوری مرغیاں جوش میں لے لیتے ہیں لیکن وہ چوہے چھوڑ دیتے ہیں کھایا نہیں جاتا تو سارے بیچنے والے بھی نہیں اور گاہک بھی نہیں دوبارہ تو انہوں نے آنا نہیں ہوتا تو وہ بھی ہوتا ہے اس طرح امتحانات تو یوں چھکے آ رہے کو سچکا پڑتا نہیں ہے دعا کا پتا نہیں ہوتا تو یوں وہ دعا بہت کم ہوتی ہے وہاں حالانکہ وہاں جس طرح ارفا میں دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح یہاں بھی دعا مانگنی چاہیے تو دعوت اسلامی والے جاتے ہیں ماشاءاللہ وہاں ترکیب بناتے ہیں دعا کے مل جلتے باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے دعائیں ہوتی ہیں وہاں الحمدللہ للہ آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا بابا کہ جس طرح ہمارا یہاں جیسا ہاں ماحول ہے اور رکو کوئی بات کے حوالے سے جس طرح یہاں پر ہماری ایک کوئی اس کا لحاظ نہیں ہے جس طرح ہم حقوق الباد تلف کرنے میں بے باک ہیں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کو کہ اسی طرح حقوق الباد کی معافی کے معاملے میں بھی ہماری توجہ کم ہے کہ اگر حقوق و کی اہمیت ہمارے پیش نظر ہوتی تو حقوق الباد کے جو معاملہ ہم پر گزرے جو تلف ہوئے حقوق عباد جو لوگوں کو ہم نے کسی طرح سے ادھی دی نقصان پہنچایا جس سے ہم ان کو معافی مانگنی ہے یا ہمیں اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ کل قیمت کے دن ہم کیا کریں گے تو اب محسوس نہیں ہوتا کہ چونکہ ہمیں فطری طور پر بندوں کے حقوق کے حوالے سے ہم بہت زیادہ ایک بے باغ سے ہو گئے لہذا وہاں پر اس کے حوالے سے معافی کے حوالے سے بھی ہم وہ توجہ رکھتے ہیں جو توجہ ہونی چاہیے بلکہ یہاں یہ میری باتوں سے کسی کو یہ مطلب شیطان ذہن میں نہ بٹا دے کہ چلو ٹھیک ہے اپنے حج پر جائیں گے اور اب مارو کاٹو اور اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اب حج سے آ گئے تو جو لوٹا کھسوٹا جس کو ایجاب سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہم کو معاف ہوگا ایسا نہیں ہاں جن جن کے حقوق نے طلب کیے تھے دنیا میں یہاں حج کے بعد بھی آ کر ان سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا اس کا تو دل دکھا ہوا ہے پھر اچھا باہمی تعلقات کیسے بنے گے آپ نے اس کے پیسے کھائے ہوئے یا اس کو مارا ہے گڑا جھاڑا ملا اجازتیں تو وہ تو بھر کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھر کے نہ بھی بیٹھا تو یہ اسی کوئی بات میں نہیں پڑے گا اب اس سے جا کر معافی بھی مت مانگنا اب تم نے دعا مانگ لی تو مضدلفہ میں اب یہ بھی شرط نہیں ہے کہ جو بھئی رو, رو کے دعا مانگے گا اسی کے حقوق وباعت کی معافی کی صورت ہوگی مضدلفا کی حاضری جو ہے اس میں بس وہ حقوق وبا معاف کرنے کی بشارت ہے دعا بھی شرط کئی میں نے یاگر میں نے پڑھا کہ شرط ہے کہ مطلب دعا کرے گا تو ہی معافی کی صورت بنے گی وقوف کی فضیلت ہے یہ. یہ کتنا بڑا انعام ہے بہت بڑا انعام تو اس میں ایک ہے اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے جو بھی یعنی کے زیادہ جس چیز میں اٹریکشن ہوتا نا دنیا میں لوگ اس کو زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھی آج کے دن میں آج کی مثال دیتا ہوں اٹریکشن کی ہمارے نفس کی جو اٹریکشن ہے ایک طرف بکرا کٹنے کی تیاری ہو رہی ہے ایک طرف ایک بچیا کٹنے کی تیاری ہو رہی ہے دو دات کی اور دوسرے طرف یہ کہ وہ سات فٹ لمبا بیل اور اتنے بڑے کوہان والا بیل کھڑا ہوا ہے اس کے کٹنے کی تیاری ہو رہی ہے اور ایک طرف وہ بڑا ایک اونٹ سفید وہ بھی دو کوہان والا وہ کھڑا ہوا اس کے کٹنے کی تیاری ہو رہی ہے بھیڑ کس پر ہوگی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ بکرے کی طرف بسر اٹھا کے دیکھے گا ورنہ تو اگر خال بکرا ہوتا تو بکرے کے بکرے گرد گول ہوتا لیکن اب وہ سارے اونٹ پہ یعنی دنیا مافیہ سے بالکل بے خبر ہو کر وہ اونٹ کو دیکھ رہے ہوں گے تو یعنی کہ یہ ہماری دنیا کی میں نے آج کی تازی جیسے مثال دی کہ آج کے حساب سے مناسب ہے مثال تو اسی طرح اگر آخرت کی نظر کریں ہم تو مدلفہ انعام چھوٹی ہے لیکن چونکہ نظر نہیں آتا تو اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو اب چلیے میں نے آپ کو مشورہ دے دیا ہے کہ آئندہ یا جب اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے حج کی سعادت تو مجھے تھا کہ حاضری میں دعا کو تھوڑا وقت دیجیے گا دعا کے لیے دعا کیجیے گا بے شک فجر کی نماز پڑھ ہم نے بھی یہی کیا کہ وہیں فجر کی نماز پڑھی فجر کے بعد وہ ہم نے دعا مانگنی شروع کی آپ کو حیرت ہوگی کہ دعا جب ہم نے مانگنی شروع کی نا تو دنیا بھر کے دوسرے ملکوں کے جو حجی آتے نا ہمارے پاس گھیرا ڈال دیا ان نے ان کے لیے نئی چیز تھی کہ یہاں بھی یہ لوگ دعا مانگتے اور یہ لوگ روئے سارے پھر بڑی عید و محمد سے یہ دنیا بھر کے حجاد نے ہم سے ملاقات بھی کی کہ ان کو ایک وہی چیز نظر آئی میدان کہ اس طرح لوگوں نے دعائیں مانگی الحمد تو اس طرح مطلب ہے کہ وہاں فجر پڑھ کے بیشک آپ دعائیں گے دعا تو کرتے ہی ہیں تو اجتماعی طور پر اگر حجاد مل جائیں تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کسی نے کسی کی روحانیت کا بھی وہ کچھ حصہ ملتا ہے اور لوں کچھ رقط ہوتی ہے اور بعدوں کا آنسو بھی نکل جائے. اور دعا میں آنسو کا نکلنا یہ قبولیت علامت ہے اگر رونا نہ آئے تو کم از کم بندے کو چاہیے کہ رونی جیسی دعا میں صورت ہی بنا لے مگر ریا کاری کہیں کہ لوگ دیکھیں کہ دیکھو یہ بڑا رو رہا یا کسی رونی صورت بنا کر دعا کر رہا ہے ریا کی یعنی دکھاوے کی نیت ہو پھر زمانہ اگر لوگ دیکھتے ہیں اور ٹھیک ہے دیکھ رہے کوئی بات نہیں کہ لوگوں سے شرما کر وہ عمل چھوڑے نہیں اپنا عمل جاری رکھیں تو اب یہاں دئی اچھا مضطلفہ کا ایک بہت اہم مدنی پھول اللہ جب بھی آپ کو نصیب کرے حج یا جو حجار ہیں ان کے بھی کام کا یہ جن کو یہ آئیڈیا نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ لوگ بھیڑ سے ڈر کر مزدلفہ کے بعد مر پڑے ہوتے ہیں اور مضطلفہ بارڈر پر تو اتنا رش ہوتا ہے کہ مت مچھو بات آدمی ڈر جاتا ہے جڈی نہیں ہے مزدلفہ میلوں پر پھیلا ہوا ہے آپ بالکل بھیڑ ہے ایسی بھیڑ ہے کہ کندھے سے کندھا چل رہا ہے آپ مت گبرائے آپ الیس کاادری کو یاد کر لیں کہ اس نے جو بولا تھا انشاءاللہ ہم اس کو پائیں گے آپ لوگوں کی لوگوں کو چیرتے ہوئے پہنچائے بغیر آپ بڑھتے چلے جائیں بڑھے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ شاء جا کر آپ کو بہت خالی جگہ ملے گی لیکن سارے ہی سمجھتے ہیں کہ آگے بس جام ہو گئی پبلک ادھر ہی بےچارے ڈیرے ڈال دیتے ہیں اپنی چٹائیاں بچھا لیتے ہیں اور وہ لیٹ جاتے ہیں یہ چل رہے ہیں پھر رہے باتیں کر رہے ہیں تو یہ مطلب یہ بڑھتے جائیں بڑھتے جاؤ بڑھتے جائیں ان شاء اللہ جلد آپ کو جگہ میں بہت مل جائے گی آگے خالی جگہ پڑی ہوتی ہے یہ لاکھوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ آگے جگہ مل سکتی ہے اس لیے بےچارے یہ تو جو سمجھدار ہوتے اسی طرح وہاں ہوتے وہاں کے لیے نہیں ہے یہاں بھی کہیں رش ہوتا ہے نا گاڑی میں گئے یا موٹر سائیکل میں گئے یا رش ہوتا ہے پورا روڈ بند ہوا پتا چلتا ہے کہ آگے دو پانچ دس گاڑی ہیں نا یہ آج مطلب کہ دوسرے سے ٹکڑے وکڑے مار کھڑی ہو گئی ہیں اور آگے روڈ کلیئر ہے اگر کچھ جگہ وگہ بنا کر کوئی شخص نکل جاتا ہے نا یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے آگے خالی ہوتا ہے لیکن وہ آگے بڑھنے کا یا سوچ نہیں ہوتی ہمت نہیں ہوتی یا بھائی رمت ہے بھائی یہ بند ہے یا کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے جو چلا رہے ہوتے آگے راستہ آگے راستہ بند ہے راستہ بند ہے تو اس کی سن سن بھی کھڑے جاتے ہیں ان کو بھی نہیں وہ بھی کسی سن اعلان کرنا شروع کر دیتے یہ مساجد میں بھی ہوتا ہے پہلی صف خالی ہوتی ہے پیچھے سفے بن رہی ہوتی ہے بڑی مسجدوں میں خود ہمارے فیضان مدینہ میں یہ ہوتا ہے ابتدائی سفے خالی ہوتی ہیں لیکن وہ پیچھے وہ بڑھتے نہیں آگے تو یہ ایک بس نفسیات ہے ان لوگوں اور شیطان پاؤں پکڑ لیتا ہے روک لیتا ہے کہ مت جانا آگے سب زیادہ ملے گا ثواب کے لیے تو مسجد میں آئی گئے ہو تو اب ثواب میں بھی کروا لو تو یوں بندہ کروا لیتا ہے ثواب میں کمی بلکہ اگر جہان بوجھ کر اگلی سط میں جگہ ہے اس کے باوجود پیچھے نماز پڑے گا تو گناگار ہوگا جماعت میں اگر جماعت سے نماز پڑھے گا اور آگے جگہ پتہ ہے پھر بھی چھوڑ دی اس نے پوری نیکی کی سستی کے مارے گناگار ہے ترک واجب کا مرکب ہے اور جہنم کے عذاب کا حقدار ہے مارا لیے کہ آپ نے جو بیچ میں اور ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان کو مارنے میں جوشا جاتا ہے تو شیطان کو مارنے میں کس کو جوش آتا ہے کہ جو آگے آپ بڑھیں گے جو میں نے مشورہ دیا مزاح میں تو اس میں بھی خبر گھبرائی نہیں آپ وہ جا مینا ہی کی طرف رہے ہیں. آپ کو یہ پلٹ کر کوئی اور روٹ پکڑنا پڑے نہیں نہیں yes. یہ سیدھا راستہ مینا کی طرف جا رہا ہوتا ہے کیونکہ شتا کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے تو اب اس دن ایک کو شتایا مارنی ہوتی ہے اس لیے رش زیادہ ہوتا ہے دوسرے دن تین شیطان کو مارنا ہوتا ہے تو رقص تقسیم ہو جاتا ہے ایک سورج اچھا اور پہلا جوش انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا کہ شیطان کو کتنا مارتے کیا ہوتا ہے تو اسے جوش ہوتا ہے شیتان سے نفرت شیتان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اس سے بچہ بچہ نفرت کرتا ہے یعنی لاکھ گنا گار ہے کبھی اس نے ایک سجا بھی نہیں کیا لیکن وہ سجدہ نہیں کیا کہ وہ بولے گا نا تو اس کو توجہ اگل ہال مردوط شیتان نے میرے نماز نہیں پڑھنے دی وہ یہی بولے گا تو شیطان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اس بد سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا سب نفرت کرتے بچہ بچہ لاہول کی کمان پر تیر رکھ کر اس پر چلاتا ہے اور احمد باللہ ہم نے شیتان رجیم پڑ کر اس پر پھٹکار ڈالتا ہے تو وہاں شیطان کو مار جاتا ہے بہت سے یہ سمجھتے ہوں گے پتا نہیں وہاں لمبے سینگ ہوتے ہوں گے بڑے بڑے دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور کیسا ہوتا ہوگا اور کیسے مارا جاتا ہوگا ایک تو یہ ایک میرے رہن میں کہ شاید یہ ہوتا ہو وہ شیطان کو بھی کنکریاں مارنی تو وہ جوش میں جا رہے ہیں اچھا یہ مارنے والی بھی مخصوص اخبار ہوتی ہیں ہماری کون نہ ہوئی خصوصاً شہری لوگ جو ہیں نا وہ میں نے کہا نا وہ بہت نازک ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے سکوٹر پر نماز پڑھنے جا رہے جمعہ پڑھنے کار میں جاوے پیدل چل کر تو کم ہی پدل پیدل چلتے ہیں تو اس طرح کے لوگ آپ کو وہاں نہیں ملے گا اچھا دوسرا یہ کہ وہ شیطان کو مارنے جانا اور ایک کو جس کو اپنے عام بھاشا میں ہرا ہوڑی بولتے ہیں نا تو یہ عام نفسیات جو اس کو ہڑا مزاب ہے ہراڑی میں مزہ ہوتا تھا ہے تو وہ ڈبہ اس میں رکھا ہوا ہے تو کوئی جھنڈا اٹھایا ہوا ہے کوئی بوتل ڈنڈے میں ڈالی ہوئی ہے او ترہ ترہ وہ طرح طرح سے پڑھتے ہوئے اور لبے پڑھتے ہوئے تو پارل چار ہوتے ہیں تو یوں ایک جوش کا سما بن جاتا ہے کہ وہاں نماز تو پڑھنی نہیں ہے کہ صاحب وہ وزو کرنا ہوگا وزو بھی نہیں کرنا ہوتا نہ نماز پڑھنی ہوتی ہے اور اس طرح وہ پھر وہ آگے اس کو خون نظر آ رہا ہوتا ہے بکرے کا کہ مجھے بکرے بھی کاٹنے بڑا مزہ آئے گا قربانی کروں گا تو سر منواؤں گا تو یہ احرام کی چادریں اتر جائیں گی تو تھوڑا مطلب وہ فری ہو جاؤں گا تو طرح طرح کے اس کے اندر جذبات ہوتے ہوں گے تو یوں اس کو یہ رات کو تھوڑا یہ آرام بھی کر لیتے ہیں yeah. یہ جو قوم جو آگے جاری ہوتی نا اس میں آپ کو میمن قوم نہیں ملے گی بلکہ پاکستانی قوم بھی نہیں ملے گی نا یہ بہت مطلب یعنی کہ وہ کافی آرام پسند ہوتے ہیں یہ قوم ملے گی کالے رنگ کے ہوتے ہیں وہ تکرونی اور حبشی اور اس طرح کے جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے وہ مقامی اب بھی نہیں ملیں گا آپ کو اس میں سوڈانی اس ٹائپ کے لوگ جو زندگی میں پہلی بار آئے ہوتے ہوں گے تو یہ لوگ جو ہے یہ بڑے جوش میں ہوتے ہیں بہت یعنی کہ تو یہی وہاں غلطہ ہوتا ہے شروع میں میرے خیال میں یہی لوگ چھائے ہوئے ہوتے ہیں یہ بعد میں ہمارے جیسے جو وہ اپنے آپ کو جو سمجھنا سمجھتے نا وہ بعد میں اطمینان سے تھوڑا رش کم ہو جاتے پھر پہنچتے یہ ہوتا ہے تو یوں جوش ہوتا ہے مگر ہم لوگوں کو جوش اتنا نہیں ہوتا ان کو ہوتا ہے حالانکہ جوش ہونا چاہیے کہ انہیں اتنا جوش ہوتا ہے کہ اگر واقعی وہاں کنفرم شیطان موجود ہو نا تو یہ اس کی بوٹی بوٹی کر دیں بوٹی کسی کے بھاگ میں بھی نہ آنے دیں ایک ہی وہ تکرو اس پر چڑھ کے گلا دبا دے قومیں ہیں جو جوتے مارتی ہیں جوتے ڈبے جوات میں دیو مار وہ سمجھتے یہ شیتانے کے یہ تو پتھر کا ستون ہے یہ تو کہ یادگار ہے حقیقت میں شیطان نہیں ہے لیکن شیطان کی مٹی پلید ضرور ہوتی ہے جیسے کہ کسی صدر کے خلاف لوگ ہو جائیں ہو جاتے نا صدر کے وزیر کے ملکوں میں مختلف ملکوں میں تماشے بنتے ہیں تو پھر اس کا پتلا لو بناتے ہیں اس کو جوتے مارتے ہیں پھر اس کو جلاتے ہیں حالانکہ وہ صدر تو اپنے محل میں اپنے باڈی گارڈوں میں گرا ہوا ہے اور زیادہ اس نے پہرا سخت کر لیا کہ بلبے پہتر اتر آئیے لیکن اس کی ناک کٹتی ہے پتلا جب جلتا ہے نا اس کے دل جلتا ہے اس کا وہ بہت یعنی کہ وہ اس کو غصہ آتا ہوگا میری بیستی ہو رہی ہے میری ذلت ہو رہی ہے تو اسی طرح شیطان کو جو یہ لاکھوں لاکھ کنکریاں پڑتی ہیں نا تو اس کی شدت ہوتی ہے جیسے میں نے ابھی اس کی ناک کاٹی کہ بچہ بچہ اس کا مخالف حضرت ہے حضرت اس عردود کا اس کو لاہور پڑتا ہے الحمدللہ للہ اس مردود پر لاہور پڑنا اس کو زلی لڑنا یہ ہمارے لیے ثواب کا کام ہے چلیے پڑھیے اور آپ اس نیت سے پڑھیے کہ میں شیتان سے پناہ مانگ رہا بابا مدنی چینل پر بکرا وغیرہ بھی بکھانے کی ترکیب ہے ان شاء اللہ وہ دکھائیں گے ابھی ایک جانور کٹ جائے دوسرا کٹنے کی تیاری تو پہلے اس پہ دعا وغیرہ پڑ دیں ان شاء اللہ وہ ابھی تھوڑا میں چھٹی چاہوں گا ناظرین سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ پھر ہم ترکیب بناتے ہیں کہ آپ کو پکڑے کا منظر دکھاتے ہیں انشاءاللہ اللہ کچھ دیر لگے گی تو ناظرین جو ہیں وہ ادنی چینل کو دیکھ رہے ہیں اب یہ رائے رات سلسلہ ان چلتا رہے گا <سطور> <سطور> اسٹوڈیو میں سلسلہ چلتا رہے گا اور مد پھول آپ آج چنتے رہیں ادھر جائیں گے تو غفلتوں کا شکار ہوں گے یہاں کچھ نہ آپ کو ملتا رہے گا ایسا ملے گا کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا بھی اور آپ بھی سمر جائے گی انشاءاللہ ان شاء اللہ تعالی محمد Thank you. ہمارے پولیم مزے تو یہ اس میں جیسے کہ ہم نے رجحان پڑ جائے یا پوتی بھی تو بہت خوش ہوگا اس میں نیت ہے کہ سوریا لکشمی سوریا لشمی کا پلانے گا اور بچوں کو پیار کر رہا ہے سمندر بڑھنا What's okay. up?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 آدام محمد تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں بسمل رب الله تنوب بغي بان نون نون قول لا يا يكون عزيز عليه ما وعدتم عليكم عليه ما وعدتم حريصون ạ Ta lâu lâu Pháp ông من بنؤ سکون فلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد حضرت علامہ مجددین فیروس آبادی علیہ رحمت اللہ الحادث منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد تو اللہ و تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا صلی حبیب صلی اللہ تعالی محمد بیٹے بیٹے صاحب مدنی چینل کے ناظرین آج عید کا دن ہے اور عید کے دن میل ملاپ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اچھے اچھی نیتوں سے عزیز و اقارب رشتے دار دوست احباب سے ملاقات یقیناً کارے ثواب ہے جبکہ کوئی مان شری بھی نہ ہو مگر ہماری ان گفتگو میں عام طور پر جو ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ کبھی فضولیات سے مبنی ہوتی ہے کبھی غیبتوں بھری ہوتی ہے اور جب بڑی عید آتی ہے تو بڑی عید کے ایا گزرنے کے بعد سے خود کرام کی واپسی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اب جو حج سے لوٹا ہے نا ہم اس سے گفتگو کریں اب ہماری گفتگو عید کے ایام پر ہو یا حج پر جانے والے کے لیے ہو یا حج سے آنے والے کے لیے ہو طرح طرح کی گفتگو میں فضولیات بھی شامل ہوتی ہیں اور غیبت بری باتیں بھی ہوتی ہیں شیخ دریت امیر سنت نے اپنی مایا تصنیف تسنیف فیضان سنت جلد دوبم کے بعد غیبت کی تباہ کاریاں میں غیبت کی مثالیں یہ عنوان قائم کیا اور اس کتاب کے صفحہ نمبر چار سو پانچ پر ایک اور عنوان ہے سنو ایک چپ سو سکھ کے تیرا عروف کے نصب سے حج سے لوٹنے والے سے فضول سوالات کی تیرا مثالیں امیر علیہ وسلم یہ تیرہ فضول سوالات اگرچہ ناجائز نہیں تاہم پوچھنے سے پہلے ان کی مسلحت پر غور کر لیجئے اگر حاجت نہ ہو تو نہ پوچھئے کیونکہ ان میں بعض سوالات حاجی کو شرمندہ کرنے والے بعض رد میں ڈالنے والے اور بعض کے جوابات میں اگر احتیاط نہ کی گئی تو جھوٹ کے گنا میں پھسانے والے لہٰذا ایک چپ ہزار سکھ سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی بھیڑ تو بہت ہوگی مہنگی تو نہیں تھی مکان سے ملا یا نہیں گھر بھر حرم سے دور تھا یا قریب مو موسم کیسا تھا زیادہ گرمی تو نہیں تھی روزانہ کتنے طواف کیے کتنے عمرے کیے مکے میں میرے لیے دعا مانگی مینا میں آپ کا خیمہ جماعت سے قریب تھا یا دور مدینے میں کتنے دن ملے مدینے میں میرا نام لے کر سلام کہا یا نہیں میٹے بیٹے اور مدنی چینل کے ناظرین تو آپ سمجھئے کہ آنے والے حاجی کا ایک عجیب سا امتحان شروع ہونے والا ہے کیا سوالات ہوں گے اب جس نے آپ کے لیے ہی نہ کی ہو اب وہ بول رہے بھائی میں نے آپ کے لیے کوئی دعا نہیں کی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا آپ کا کیا ہوگا اب ایسے حاجی صاحب جن سے آپ بڑی عقیدت کے ساتھ پھول ڈالنے کے لیے گئے اب وہ پھول آپ کو شاید کاٹا لگے اس موقع پر تو ہماری عام طور پر گفتگو جو ہے وہ فضولیات پر وبری ہوتی ہے اب ہم تھوڑا تقابل کریں نا ہمارے اب جیسے دعوتوں کو جانا کسی کے گھر گئے اور جا کر اب لگی بات ہے اجتیمائی قربانی کا ذہن بڑھتا جا رہا ہے بالخصوص ہمارے ملک میں ہمارے شہر کے اندر زیادہ سوچ پائی جاتی ہے اور دیگر مالک میں بھی جو معلومات اس کے مطابق رجحان اجتیمائی قربانی کا بڑھتا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے اب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جانور آیا اجتماعی قربانی کی آپ نے جا کر کسی سے آپ نے قربانی کی یا نہیں کی اب وہ فرض کرے واجب ہونے کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی تو آپ کا یہ سوال پتہ نہیں اس کو کہاں لے کر چلا جائے گا تو ہمارا معاشرے میں عام رجحان اسی انداز سے اور ہماری گفتگو اسی انداز کی رہتی ہے گفتگو کیسی ہونی چاہیے آپ کو کیا بیان کیا جائے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں مدنی چینل دیکھیے کی سنیے مدنی مذاکروں میں شرکت رہی ہے اور ابھی تو آپ یو سمجھے کہ سلسلہ ہی مدنی مذاکرے کا چل رہا ہے اور بیچ پہ کچھ یہاں پر آئے پھر کچھ مدنی مذاکرے میں چلے جائیں گے پھر آ جائیں گے اور آج تو آپ کو عملی طریقہ بھی دکھایا جائے گا تو امریکہ روحانی علاج سلسلے میں آپ نے ان کی بارہ زیارت کی اور تشریف لائے تو آج اگر آپ کوئی ہمیں کیا آج کے دن میں آپ کو وظیفہ بیان کرنا چاہیں گے یا کوئی درد بیان کرنا چاہیں گے جس میں مدنی چینل کے ناظین کے لیے دلچسپی ہو کہ آج کے موضوع سے مطابقت رکھتا ہود الاح کا مبارک موقع ہے اور اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا ہم سنت کی مطبوعہ امیر سنت کی کتاب ہے مقصبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ تو اس کے کم از کم آداب تعام کے باب میں موجود جو امیر سنت کا مطوبہ عطار ہے جو امیر اہل سنت نے اپنے شہزادے بلیغداسوامی الحاج ابو اسید احمد عبید رضا عطاری مدنی صلیمہ الباری کی خدمت میں روانہ فرمایا تھا تو اس کا ضرور مطالعہ فرما لیں اور اس کا مطالعہ فرما لیں گے تو ان شاء کی بے شمار براکتیں حاصل ہوں گی چونکہ عید الاضحی کا موقع ہے اور اس موقع پر دیکھا گیا کہ جتنا گوشت پورا سال نہیں کھا جاتا اس سے بڑھ کر ان دو سے تین دنوں میں کھایا جاتا وہ اصل ہے کہ پیٹ میں وہ کہتے ساتھ آتے ہیں भर्ती कब है ईद के दिन भरती है तो आज भरने का वक्त आ गया खैर हमारी भर्ती शायद पूरे साल ही है मगर ये मौका वाकई ऐसा होता है कि इस वक्त खाने की तब वो रुझान होता है अब हमने खा ली भाई अपनी आते भर ली तो हम क्या करें वो जाहिर है जब आते भर जाते हैं तो फिर वो जब दांत का काम आतों से लेंगे तो फिर उन आतों ने जाहिर बात है कि एहतजाज तो करना है और जब वो एहताज करेंगे تو پھر کوئی پیٹ پکڑے بیٹھا ہوا ہوگا اور کسی کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا خصوصا یہ اس بات کا ایک مشاہدہ ہے کہ رمضان مبارک میں پورے سال کے بنسبت رمضان مبارک میں یہ خاص طور پر شوگر کے مریض بڑھ جاتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ سامنے آئی کہ اس میں چونکہ رمضان مبارک میں بکسہ شربتیں استعمال ہوتی ہیں سویٹ ڈشز سارا سال نہیں کھائی جاتی وہ وہ سویٹ ڈشز کھائی جاتی ہیں پورا ہر روز کسی نہ کسی سویٹ ڈش کوئی نہ کوئی آئٹم ہوتا ہے اسی طرح یہ عید الاضحیٰ گزرنے کے بعد یہ میرے سنت نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو آپ نے ایسا محسوس کیا ہے کہ محرم الحرام میں اموات زیادہ ہوتی ہیں تو واقعی اس کا ایک اندازہ ہوا کہ محرم الحرام میں ایک اموات کی شراب بڑھ جاتی ہے پھر مطلب یہ معاملہ سامنے آیا کہ خاص طور پہ جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ظاہر عید العید قربان کے موقع پر بکسک گوشت کھاتے ہیں تو اس طرح ان کا کولسٹرول بڑھ جاتا ہے اور کولسٹرول بڑھتا بڑھتا بڑھتا وہ اس سطح پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کا دل جواب دے جاتا ہے آپ نے دو باتیں کر دی ایک تو آپ نے چھوٹی عید پہ میٹھا کھانے اور شوگر کے مریضوں کے بڑھ جانے اور دوسرا بڑی عید پر چھوٹی سے پہلے ہی پورے رمضان میں میٹھا کھانے اور اس پہ شوگر کے مریض بڑھ جانے اور بڑی عید پر گوشت کھانے اور ہارٹ کے پیشنٹس میں اضافہ ہو جانے کی طرف توجہ دلائی او جیسے بات کی تھی نا میٹھا کھانے کے عوش سے بڑھ جاتا ہے تو وہاں میرے گھر میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ مطلب یہ روزے کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ روزہ رکھنے والے کی غلط عادت سائڈ ایفیکٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد اب آپ آ رہے گوشت کی طرف اور گوشت میں آپ نے یہ بات بیان کر دی کہ راتوں کا کام سے بھی لیتے کھاتے بھی زیادہ ہے چبار بھی کم ہے تو اب یہ کھانے والوں کی وجہ جیسے یہ کولسٹرول بڑھ گیا یا شوگر بڑھ گئی تو اب کیا کرنا چاہیے یہ امیر سنت مطوب ہے اگر یہ پڑھ کر سنا دیا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو تو انشاءاللہ شاء اس میں بے شمار مدنی خون تو یہ اگر سن لیا اور اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ مطلب جو فرما رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے وہ سب کا حل اس میں ڈلائے گا انشاءاللہ اللہ مطلب اس میں اصل یہ ہے ایک تو یہ کہ پڑھ کر سنا دیا جائے واقعی پڑھ کر سنا دیا جائے تو ایک تعداد تو سن لے گی ایک پڑھنے والی تعداد ہماری بہت ہوگی کہ وہ کہہ دیا جائے کہ آپ پڑھ لو تو پھر پڑھ لیا جاتا ہے یہ کام مشکل ہے تو اگر اس میں سے مدنی پھول آپ خود بین فرما دیں اور کیا یہ اچھا ہو کہ دعوت اسلامی کے شاعی دار مکتبۃ المدینہ کی مطبوع ذان سنت کا صفحہ نمبر بھی بیان کر دیں کہ اگر کسی کی مطلب یوں خواہش ہو اس کا مطالعہ کرنے کی تو وہ بھی کر سکے اور مدنی چینل کے ناطری فیضان سنت دعوت اسلامی کے شادی دار مکتب المدینہ سے حاصل کرنے اور روزانہ اس کا گھر کی بھی نیت فرما لیں اور کو میسر نہ ہو آپ پریشان نہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت یہاں سرچ کریں ان شاء آپ کو یہ کتاب مل جائے گی اور اسے حاصل کیجیے ڈاؤن لوڈ کیجیے ہوں گی ان شاء اللہ تو اس میں سے مدنی پور ان پیش کرنے کی کوشش کروں گا میں اس کا سران سنت کا ففا بر چھ سو انیس ہے اور اپنے امیر سنتیں اپنے شہزار کو مخاطب فرماتے ہوئے ساتھ اس مکتوب کا آغاز کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مبلغ دعوت سامی میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے الحاج ابو سید احمد عبید رات تاریس صلی اللہ مہل غنی کی خدمت عالی میں کربلہ مولا کی بلیوں سے گھومتا ہوا ملار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گمبد و مینار کو چھونتا ہوا جھونتا ہوا ماہ محرم الحرام کی برکاتوں سے مال و خوشبودار سلام۔ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد امیر سنت نے حضیف مبارکہ اس میں لکھی ہے کہ حضرت سیدنا جریز بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور ساجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بائعت قائم کی کہ نماز قائم کروں گا اور رکعت ادا کروں گا اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا یعنی بھلائی چاہوں گا الحمدللہ خود کو مسلمانوں کے خیر خواہ میں ایک اور ثواب کمانے کے مقدس جذبے کے تحت دعا کے ساتھ صحت مند رہنے کے لیے چند مدنی پھول نظر حاضر کیے ہیں اگر محض دنیا کی رنگینوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے تندرست رہنے کی آرزو ہے تو مکتوب پڑھنا یہیں موقوف کر دیجئے اور اگر عمدہ صحت کے ذریعے عبادت اور سنتوں کی خدمت پر قوت حاصل کرنے کا ذہن ہے تو ثواب کمانے کی غرض سے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے درو شری کر آگے بڑھیے اور مکتوب مکمل کیجیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے برائے کرم صحت کے معاملے میں غفلت نہ فرمائیے کے بسا اوقات معمولی سی خراش بھی برتے برتے گہرے زخم پھر ناسور اور بالآخر موت کا سبب بن سکتی ہے مشاہدہ ہے کہ جہاں دوائیں کام نہیں کرتی وہاں پرہیز کرنے سے حیرت انگیز نتائش برآمد ہو جاتے ہیں نیا کپڑا اگر ایک بار دھل جائے تو پھر اس کی پہلے جیسی چمک دمک باقی رہتی ہے نہ ہی قیمت دواؤں کے علاج سے صحت پانے کے بعد بدن انسانی بھی گویا دھلے ہوئے کپڑے کی مانند ہو جاتا ہے لہٰذا ممکنہ صورت میں ادویا کے بجائے علاج بل غذا نیس پر کے ذریعے کام چلانا ہی دانشمندی ہے کہ دواؤں کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں نہ سمجھ بیمار کو امرت بھی زہر آمیز ہے نہ سمجھ بیمار کو امرت بھی زہر آمیز ہے سچ یہی ہے سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے کھانے کے بارے میں سبھی کے لیے مشورہ ہر کھانے میں تیل نک مرچ اور گرم مصالحہ کی مقدار اندازے سے نہیں بلکہ ماپ کر اپنے گھر کے معمول سے آدھی کر لیجیے غذا میں سبزیوں کا استعمال بڑھا دیے گوشت کا سالن ہفتے میں صرف دو بار ہو اور وہی وہ کم مقدار میں کھائیے اگر گھر میں اکثر دن گوشت پکتا ہو تو حت المکان صرف ایک بوٹی کھانے کی عادت بنائیے جب تک خوب بھوک نہ لگے اس وقت تک خوب چبا کر کھائیے دانتوں کا کام آتوں سے مت لیجئے اور کچھ بھوک بھاگتی ہونے کی صورت میں ہاتھ کھینچ لیجئے پیٹ بھر کر کھانے کی عادت نکال دیجئے چینی والے فروٹ جوسز مت استعمال فرمائیے میدا چناٹ اور چینی والی غذائیں کم سے کم کھائیے آئس کریموں ٹھنڈی بوتلوں تلی ہوئی غذا دیگوں اور بازاری کچن میں پکے ہوئے کنوں ٹافیوں کوکو چاکلیٹ سگریٹ نوشی پان چھالیاں گوڑا خوشبوار سپاری تمباکو مین پوڑی پان پلاگ وغیرہ سے بچیے چائے پینا چاہیں تو دن اور رات میں دو یا تین بار آدھا اور اس میں چینی کی جگہ شہد ڈالیے اس طرح امیر سنت کا یہ مکتوب جو ہے تو چلتا رہا اور آگے ہم سنت نے مزید شاہ فرمایا کہ اگر اس طرح کی اگر احتیاطیں کریں گے تو شوگر اور بلڈ की کی کمی بیشی یا دیگر امراض اس میں کمی پیدا ہوگی اور روزانہ ایک گھنٹہ اور نہ ہو سکے تو کم از کم آدھا گھنٹہ پیدل چلیے انشاءاللہ شاء اللہ ارزل آپ کا لپٹ پروفائل نارمل ہونے کے ساتھ ساتھ بدن کا وزن بھی معتدل رہے گا توڑ نہیں نکلے گی میدا درست ہوگا کئی امراض دور رہیں گے اور جو موجود ہوں گے ان میں انشاءاللہ شاء اللہ عرض خود ہی کمی آ جائے گی اور آپ عبادت اور دین کی خدمت کے مدنی کاؤں میں چستی محسوس فرمائیں گے مزید کولیسٹرول کے مریض کے لیے کیا احتیاطیں ہیں وہ بھی ہمیں سننے اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ کولیسٹرول کا مریض ان غذا سے پرہیز کرے نمبر ایک ہر طرح کی چکناہٹ نمبر دو گھی اور کوکنگ آئل کی بناوٹیں نمبر تین انڈے کی زردی نمبر چار پنکو اور بیکری کی اکثر چیزیں گائے کا گوشت پیزا پراٹھا تلی غذائیں مثلا انڈا آملیٹ کباب سموسے پکوڑے وغیرہ ملائی مکھن آئس کریم وغیرہ اور زائد کولیسٹرال بڑا ہی راست دل کو نقصان پہنچاتا ہے لہذا مزید ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے اس کے علاوہ سنت نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ اپنا ایک ٹیسٹ کروا لیجئے جس کو لپڈ پروفائل کہا جا رہا ہے تو اس لپڈ پروفائل میں کولیسٹرال بھی شامل ہے اس کے ٹیسٹ کے لیے بارہ تا چودہ گھنٹے خالی پیٹ ہونا ضروری ہے اب بعض لوگ اس ڈر سے یہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرواتے کہ اگر کچھ نکل آیا تو کیا ہوگا اگر کچھ نکلا تو کیا ہوگا اب آپ نے جیسے کولسٹرول کی احتیاط بیان کر دی یہ بھی نہیں کھانا भी بھی نہیں کھانی ملائی بھی نہیں کھانی تیل بھی نہیں کھانا گھی والی چیزیں بھی نہیں کھانی پھر بسکٹ بھی نہیں کھانے وہ جو بیکری کے بسکٹ بیان کی انڈے کی سردی آپ نے منا کری اور آپ نے گوشت بنا کر دیا وہ بندہ کہے گا میں کھاؤں گا ہی یار اس سے اچھا میں کچھ کھا کر تو زندہ رہ لو اب آپ اتنی چیزیں کہتا ہے تو مریض تو اگر ہدمت تقدم کے تحت پہلے ہی اگر اس کی احتیاط کر لی جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے یا ڈاکٹر کے کہنے پر بندہ ان چیزوں سے کناکش ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے اصل مسئلہ ہی ڈاکٹر یوں کہتا ہے نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد میرا کوئی مطلب جواب دے نہیں ہوا اس چیز کا آپ نے سنبھالنا پڑے گا کہ اب آپ کے اوپر ہے اگر آپ کی احتیاطی نہیں کریں گے دوائی پھاڑی نہیں ہوگی ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے مو بھی باقی ہو سکتی ہے वो असल ये होता है कि डॉक्टर एहतियात कम करता है डराता ज्यादा है अब वो डर जाता है अब जब डर जाता है तो बच जाता है इस कामों से अब आपने तो अभी से डराना शुरू कर दिया अब मेरे कह अभी कुछ निकला नहीं है भाई निकलेगा ये सारी चीजें खानी पीनी सब कुछ रोक देंगे फिर क्या करेंगे खाना पीना तो रुकना बहुत मुश्किल है मगर अपने जो मदनी पुल दिया वो समझ में आया लेकिन मदनी पुलों में एक मदनी पुल एहतियात का जो बापा की तरफ से अमीरा सुन्नत की तरफ से मिला वो बहुत بہترین مدنی پُل ہے لیکن اس سے پہلے بھی جو مدنی پُل تھا اگر یوں دیکھا جائے کہ جو جو آپ کی گفتگو کے مدنی پُل ہے سب سے پہلا جو مجھے مدنی پُل بہت ہی لگا آپ کی اس گفتگو کے اندر اور الحمدللہ للہ میرا سنت کے مدنی پول ہوتے بھی اچھے ہی ہیں تو آپ نے بڑی پی بات ارشاد فرمائی اپنے شہزادے کو کہ اچھی صحت اگر عبادت پر قوت حاصل کرنے سنتوں کی خدمت کے لیے درکار ہے تو میرا مکتوب پڑی ورنہ یہی بند کر دیجیے کہ اگر آپ اس سے مقصود ہے کہ صحت اچھی ہوگی تو دنیا کے اندر جو دنیاوی لذتیں اٹھانے کا موقع زیادہ مل جائے گا اگر یہ مقصود ہے تو اسے بند کر دیا ہے یعنی اچھی صحت کے لیے بھی نیتوں کی آپ نے یوں تحریک دے دی اور اسے سمجھایا اللہ تعالیٰ میرا السنت کو برکت کہتے عطا فرمائے اور آپ کی یہی خوبیاں ہیں یعنی ہم سن نہیں رہے مد چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور امیرہ سنت کا انداز آپ کے بیٹھنے کا انداز آپ کے کھانے کا انداز کھانے میں انفرادی کوشش کا انداز دیگر معمولات سب سے الحمد للہ ممتاز تو سب سے پہلے یہ مدنی پول پھر آپ نے احتیاط کا مدنی پول میں اتنی پیاری بات فرمائی کہ جو ادویات کام نہیں کر پاتی چیزیں احتیاط کرتے تھے خود آپ ارشاد فرماتے کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ الحمدللہ للہ آپ کی اپنی احتیاط ایک عرصے سے چلتی آ رہی ہے مگر ایک امیر السنت کی ایک سوچ ہے کوئی تحریک دیتے نا کسی چیز کی یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس پہ زور ہے مگر امیر السنت ایک عرصے سے اس پر عامل ہوتا ہے آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امیر السنت نے اب پیٹ کا کفل مدینہ یعنی پیٹ کا کفل مدینہ کتاب لکھی تھی پیٹ کا کفل مدینہ آگ کا کفل مدینہ پر ایک عرصے تک فیضان مدینہ میں بیانات ہوتے رہے پھر ہمارے جیسے گر ہے لیکن امیر علیہ سلتھ کا وہ آپ کا کفل مدینہ چلتا رہا پیٹ کا کفل مدینہ آپ کی تحریر تشریف لائی جب تحریر تشریف لائی گئی تو پیٹ کا کفل مدینہ کی تحریر کے حوالے سے آپ نے جو مدد پھول دیے وہ اس وقت بس بتانے والوں نے کیفیت بتائی کہ آپ کا کئی کلو وزن کم ہوا تھا یعنی بالکل نکاہٹ سی ہو جاتی تھی اس انداز سے آپ کی کیفیت ہوا کرتی تھی لکھنے کے بعد وہ کتاب آئی تو بعضوں نے اس کا تاثر لیا اپنے کاموں میں لگ گئے اور آج بھی میرا السلت اسی چیز پر ہے قائم اللہ تعالی نے مزید برکتیں دے اور یہ ساری احتیاطیں اب یہ احتیاطیں آپ نے بیان کر دی احتیاط پر حمل کرنا بہت مشکل ہے پہ آزاد ہوتی ہے جیسے کہ پہلے دن ہے ان احتیاطوں کا اور وہ احتیاط کر بھی رہے ہوتے اب عید کا دن ہے اور گوشت اور پھر مختلف ایک تو یہ کہ زیادہ کھانا آج تو یہ شاید رجحان ہو کے اکثر گھروں میں کہ مختلف ڈشیں کھانا کہ مختلف ذائقے دار چیزیں بنوائی جاتی تو احتیاط کرنے والے پیچھے تو احتیاط کرتے آ رہے ہوتے ہیں لیکن آج کے دن آگے وہ احتیاط کا دامن آج سے چھوڑ دیتے ہیں یہ ذہن کیسے بنے ان کا بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ آج کے دن جو نا وہ ہو گیا روٹی شور با روٹی نہیں کھا رہے آج کے دن وہ سوکھا سوکھا گوشت کھا لیں گے آج تو روٹی کا یہ بات ہے آج تو روٹی کی چھٹی ہے آج سیزے صرف گوشت है ہے اور ایک تعداد اس انداز سے گوشت کھاتی ہے اور اس میں ہماری بالکل توجہ ہوتی ہے کیا کرے بھائی اگرچہ یہ باتیں نفس تو گرا مگر عادت بن جانے کی صورت میں ان شاء اللہ ارز آسانی ہو جائے تو یہ مدنی چینل کے ناز بھی یہ بات یاد رکھے کہ غذا کی لذت فقط ہلک کی جڑ ہے اور جو ہی لکوا نیچے اترا وہ جو شریف کی سوکھی روٹی ہو یا گھی سے تر بتر بریانی یا تلی ہوئی بوریاں یا ہنٹر بیف وغیرہ یہ جن ہی حلق سے نیچے اترے یہ سب ایک ہوئے اب جو شریف کی سوکھی روٹی زندگی خوشگوار بنائے گی اور یہ بوٹیاں اور یہ انٹر بیف وغیرہ اور گھی کے اور یہ بنے ہوئے تلے ہوئی اور یہ سیخ کباب ہو گئے وغیرہ اور انہیں چیزوں کے اب ڈاکٹر کے پاس دھکے کھلائے گی تو کھایا ہی جائے احتیاط تو اپنے ہاتھ میں ہے نا. اب ایک شخص کو پتا ہے کہ شوگر ہے مثلاً اس کو پتہ ہے کہ میں اگر میٹھی چیز کھاؤں گا تو میری شوگر بڑھ جائے گی اور اسے جان جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے انسولین لگوا لیتے تو اب جس کو پتہ ہے کہ ایک چیز کھانے میں نقصان ہو رہا ہے تو وہ کچھ تو کنٹرول کرے نا احتیاط کچھ تو کرے نہیں ایک تو وہ ہے جس سے پتا جو ہے ہی بیمار جی جی اب بیمار ہے وہ احتیاط کرے گا اس کی بیماری ہوئی ڈکلیئر ہماری ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو بیمار ہوتے اس کی بیماری پتہ ہی نہیں ہوتا تشخیص ہونی نہیں, نہیں ہوتی بیماری ایسے بھی لوگ ہوتے اچھا اسی سے دا دا ہمیں سنت میں سنت نے ہے نا یہ اسی اپنے کتاب فیضان سنت کے اندر یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ خون ٹیسٹ کروا لیجیے اس میں کیا کیا چیزیں ٹیسٹ کروانی ہے یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نمبر ایک اس میں لپڈ پروفائل یہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے لیبوریٹری جائیں گے ان کو جب کہہ دیں گے نا لیپڈ پروفائل کروانا ہے تو وہ انشاءاللہ شاء آج اللہ اجل وہ ترکیب بنا دیں گے تو اس لیپڈ پروفائل کے لیے ٹیسٹ کے لیے جانے کے لیے بارہ سے چودہ گھنٹے تک خالی پیٹ ہونا ضروری ہے مزید اس کے اندر ایک ٹیسٹ ہے گلوکوز کا ٹیسٹ یہ بھی خالی پیٹ میں نارمل سے زیادہ ہو تو بھرے پیٹ میں بھی کروا سکتے ہیں مثال طور خالی پیٹ میں باوقات یہ اس کو اس کے دو نام اس کو گلوکوز بھی کہتے ہیں اس کو بلڈ شوگر بھی کہا جاتا ہے تو بال اوقات یہ خالی پیٹ میں یہ نارمل آ جاتا ہے تو اس کو بھرے ہوئے پیٹ میں بھی کروا لیا جائے کہ دیکھیں اس میں کیا صورت سامنے آتی ہے تیسرا ٹیسٹ ہوتا ہے یوریک ایسڈ اور چوتھا ٹیسٹ ہوتا ہے سیرم اب یہ ٹیسٹ ہمارے جاری ہیں اور دوسری طرف امیر السنت تشریف لا چکے ہیں سبحان اللہ اور امیر السنت کے ساتھ براہ راست قربانی کے مناظر جس کی ہم نے بہت تشہیر کی پٹیاں بھی آپتے ہیں دیکھی مدنی چینل پر چلتے ہوئے اور وہ لمحات جو ہے وہ اب دور ہو چکے آئیے امیر علوسنت کی زیارت کرتے ہیں اور امیر علیہسنت سے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ نگاہ کرم سچا جی آئیے فراز بھائی آپ کا اس میں Thank <laughs> you. Thank you. otra vez ver va a I don't Thank you. Thank you. Thank you. y'all alimentos اے کاش کر دے وہ گڑ ہو اللہ جہان جہلا کر سکری تجاوی چی ہوتا وتی اس لا کب لے ادئی نہ کبھی ردی ہو سن سم دے اور مدنی چینل کے ناظرین آزان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے سے معمول جو مدنی چینل پر آسان نشر کی جاتی ہے انشاءاللہ شاء اب نشر ہوگی اس کے بعد اگر ممکن ہوا تو آپ کو بکرے کے ذرا کے حوالے سے جو مناظر ہیں وہ دکھائے جائیں گے یا وقت مناسب پر آپ یہ منظر دیکھنے کی سعادت پائیں گے کیونکہ یہ سعادت اس وجہ سے سعادت ہوگی کہ اس پہ انشاءاللہ شاء اللہ السنت قدم با قدم ہماری شرعی رہنمائی بھی فرمائیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد